www.atabliq.com the revival of iman fa kana talalimul <laughs> hakim subhanaka la fahm lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim اس لیے آپ حضرات جو ہے بالکل فکر نہ کریں انشاءاللہ مولانا کہیں بیان ہوگا انشاءاللہ قابل احترام بھائی و دوست و اور دوستوں اور بزرگوں اللہ جل جلال والوں نے ہر انسان کی کامیابی کو دین کے اندر چھوڑ رکھا ہے اور یہ بات یقینی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کسی قسم کا کوئی ریب نہیں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو چاہے حاکم ہو محکوم ہو کالا ہو گورا ہو اگر وہ کامیاب بننا چاہتا ہے تو اللہ کے وہاں پر ضابطہ جو ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں خدا نے قرآن پاک میں کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس بہترین کار ہوگی ہم اسے کامیاب کریں گے یا جس کے پاس بڑھیا مکان ہوگا ہم اسے عزت دیں گے یا جس کے پاس بڑیا شاپنگ سینٹر ہوگا ہم اسے کامیاب کریں گے خدا کے وہاں پر کامیاب بنانے کا اور ناکام بنانے کا جو ضابطہ ہے وہ اعمال صالحہ ہیں اب یہ عمال صالح اگر کسی مالدار کے گھرانے میں آ گئے تو اللہ مالدار کو مال بھی دے گا اور اس کے مال کے ساتھ اللہ اسے کامیاب کرے گا بنگلے کے ساتھ اللہ کامیاب کرے گا جس طریقے پر کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کامیاب کیا اور اگر یہی عمال صالحہ کسی غریب کے گھران میں آگئے تو اس کو غربت میں رکھتے ہوئے اللہ کا میاپ کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمیل صالحم من ذکر او انسا وہو مؤمن فلنحی حیاتم حیاتا طیبا ولنجزی انہم اجرہم بی احسن ما کانو یعملون جس نے بھلا کام کیا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو لیکن ایک شرط لگا دی کہ ایمان کے حالت میں کیا اس لیے کہ خدا کے وہاں جو نیکی نیک اعمال کا بھاؤ ملے گا اس وقت ملے گا جبکہ ایمان کا ٹکٹ بھی ہو اور وہ کسی بھی ایمان نے اگر کوئی ہاسپٹل کھلوا دیا تو خدا کے وہاں اس کا بھاؤ نہیں کسی بھی ایمان نے سبھیل لگا دی تو خدا کے وہاں اس کا بھاؤ نہیں کسی بھی ایمان نے روڈ بنا دیا خدا کے وہاں اس کا بھاؤ نہیں اور کسی ایمان والے نے چلتے چلتے راستے میں تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی تھی اسے ایک طرف رکھ لیا حالانکہ بہت معمولی کام ہے لیکن چونکہ ایمان کے حالت میں کیا اللہ کے لیے کیا تو اللہ اس کا بھاؤ یہ دیں گے کہ اللہ اسے بہت بڑی جنت میں داخل کریں گے اس لیے میرے بھائیو اور دوست بزرگوں دین میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے اور ایک اللہ کا امر پورا کر دینا ساتو زمین اور آسمان اور اس کے اندر کے خزانے وہ ہاتھ میں آ جائے اس سے زیادہ قیمتی ہے ایک اللہ کا امر پورا کرنا مغرب کی نماز ہم نے پڑھی اس میں رکو بھی کیا اس میں سجدہ بھی کیا اس میں قوما بھی کیا قرآن پاک کی تلاوت بھی کی سبحان رب العظیم بھی پڑھا ایک امرہ اللہ اس میں کئی اللہ کے عوامل ہم نے پورے کیے لیکن یہ اتنا قیمتی ہے اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی اور ایک اللہ کی امر کا توڑ دینا ساتو زمین اور آسمان کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے یہ یقین دل میں کب آئے گا جب ہمارا یقین خدا کی ذات پر ہو خدا کی صفات پر ہو خدا کی طاقت پر ہو اور خدا کے خزانوں پر ہو جسے کہتے ہیں مالکل ملک منتشا وطنز منتشا و تنتشا کالا کل قدیر اے اللہ ملک کا مالک آپ ہیں جسے چاہے عزیز کر دے جسے چاہے ذلیل کر دے جس سے چاہے حکومت کو لے لیں اور جس کو چاہے حکومت کو دے دے سارے معاملات آپ ہی کی طرف لوٹتے ہیں کامیابی کے نقشوں میں اگر خدا ناکام کرنے پر آ جائیں تو وہ قادر مطلق اور ناکامیوں کے نقشوں میں خدا اگر کامیاب کرنے پر آ جائیں تو وہ قادر مطلق حفاظت کے نقشوں میں تباہ اور برباد کرنے پر آ جائیں تو وہ قادر مطلق اور تباہی اور بربادی کے نقشوں میں خدا اگر حفاظت کرنے پر آ جائیں تو وہ قادر مطلق ہر چیز ہر منزل میں خدا کی محتاج ہے اور خدا کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابل نہیں ہے ایک مثال پیش کروں آپ حضرات کے سامنے مسا علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں فرہون کو نجومیوں نے خبر دی جی کہ ایک لڑکا آئے گا تیری حکومت کو تباہ اور برباد کرے گا قعدہ پاس ہو گیا اس ملک کے اندر ساتھ جتنے لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کیا جائے اور جتنی لڑکیاں پیدا ہوں انہیں زندہ رکھا جائے قاعدہ پاس ہو گیا ٹھیک ہے لڑکے پیدا ہوتے تھے قتل کیے جاتے تھے لڑکیاں پیدا ہوتی تھی زندہ رکھا جاتا تھا وزیروں نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت اگر لڑکے اس طریقے سے مرتے گئے تو پھر ملک کا نظام کیسے چلے گا نسل کیسے چلے گی فوج میں آدمی ہم کیسے لائیں گے اس لیے کوئی ترتیب بدلنی چاہیے پھر سے مشورہ ہوا طے یہ ہوا کہ ایک سال ایسا بنایا جائے کہ جس کے اندر جتنے لڑکے پیدا ہوں سارے قتل کیے جائیں اس کے بعد والا سال ایسا ہو کہ جس میں جتنے لڑکے پیدا ہوں انہیں زندہ رکھا جائے ایک ایک سال کی گیت کے اندر ترتیب بنا دی اس سال قتل کرو آئندہ سال زندہ رکھو پھر اس کے بعد کے سال قتل کرو پھر اس کے بعد کے ساتھ چھوڑ دو خدا کی شان یوں کہتے ہیں ہر چیز ہر منزل میں خدا کی محتاج ہے اور خدا کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے اسی کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. جس سال میں یہ قاعدہ تھا کہ اس سال لڑکوں کو قتل نہیں کیا جائے گا اس سال میں پیدا ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام تو ظاہری بات ہے کہ قتل نہیں کیے جائیں گے دوسرا سال جو آنے والا ہے اس میں یہ فائدہ ہے کہ اس سال میں جو لڑکا پیدا ہوگا وہ قتل کیا جائے گا وہ سال پیدا ہوئے حضرت تو علیہ السلام ماں کو فکر ہوا کہ اللہ میرے اس منع کا کیا ہوگا میرے اس بچے کا کیا ہوگا خدا اپنا نظام چلاتے ہیں جتنے بھی تباہی اور بربادی کے نقشہ آئیں گے اگر ہم اللہ کے عوامر کو پورا کریں گے تو خدا پاک کی قسم اللہ ہماری حفاظت کریں گے او حینا سا فاختی علیہ فالی ولافی ولا تہزنی وجا علومر سلید ماں کو فکر ہوا میرے لڑکے کا کیا ہوگا مسا علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ نے امر بھیجا اللہ کا امر مزاج اور طبیعت کے خلاف تو ہو سکتا ہے لیکن حکمت اور مسلحت کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ کا جاننا بہت اللہ کا دیکھنا بڑا کمال والا اللہ کا علم بڑا کمال والا وہ جو امر دیں گے اس امر کے اندر کئی فائدے چھپے ہوئے ہوں گے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے ہم نے موسا علیہ السلام کی ماں کی طرف خبر بھیجی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو امر دیے دو حکم دیے ایک حکم یہ دیا کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہو یہ امر تو ایسا ہے یہ حکم ایسا ہے کہ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی ہے مزاج اور طبیعت کے موافق بھی ہے اور حکمت اور مصلحت کے بھی موافق ہے ماں بچے کو دودھ پلاتے ہی ہیں جب تمہیں خوف لگنے لگے ڈر لگنے لگے اور فرحانی آنے لگے تو اس وقت میں اس بچے کو لے کر دریا میں ڈال دے دوسرا امر یہ ملا پہلا امر یہ کہ بچے کو دودھ پلاؤ دوسرا امر یہ کہ جہاں تمہیں خوف لگے ڈر لگے بچے کو لو اور دریا میں ڈالو دوسرا امر مزاج اور طبیعت کے خلاف ہے جیسا آپ حضرات کے سامنے آخر میں کہا جاوے گا اللہ کے راستے میں نکلو اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی آیتیں پڑھ کے سنائی جائیں گی انشاءاللہ یہ اللہ کا عمر ہے جو مزاج اور طبیعت کے خلاف ہے لیکن یوں کہتے ہیں ہم جیسا کہیں ویسا کر کے تم دکھلا دو پھر تم جیسا کہو گے ویسا کر کے ہم دکھلا دیں گے مثال السلام کی ماں نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ پاک میرا نننا منا بچہ میری گود حفاظت کا نقشہ ہے اور دریا تباہی اور بربادی کا نقشہ ہے اے اللہ بھلا میرے بوجھ سے اٹھوا کر آپ دریا میں ڈلواتے ہیں دریا تو تباہی اور بربادی کا نقشہ ہے یہ نہیں کہا یوں کہا کہ اے اللہ آپ جیسا کہیں ویسا میں کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ نے وعدہ بھی کیا اللہ نے وعدہ یہ کیا کہ دیکھو دریا میں ڈالنا پھر اس کے بعد بچے کی جدائی کا غم مت کرنا بچے کے ڈوبنے کی فکر مت کرنا اور اس بچے کو میں تمہاری طرف لوٹاؤں گا اور خالے لوٹاؤں گا نہیں بلکہ آگے چل کے اس کو میں میرا ندی بناؤں گا مسا علیہ السلام کی والدہ نے لیا مسا علیہ السلام کو دودھ پلایا جب خوف لگنے لگا کہ آ رہے ہیں اس لیے کہ خدا کی شان فران جو تھا وہ بچوں سے بہت ڈرتا تھا کوئی ایٹم بم سے ڈرے کوئی پستول سے ڈرے کوئی بچوں سے ڈرے اور ہریکل روم جو تھا وہ جب اونٹ کی مینگنی دیکھتا تھا اس سے ڈرتا تھا حالانکہ اونٹ کی مینگنی کوئی حیثیت نہیں جہاں توڑا اس کے اندر سے کھجور کی گتلی نکلی تو وہ یہ کہتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہاں سے مدینہ والوں کا قافلہ گزرا ہوگا اس لیے کہ مدینہ کے اندر کھجوریں بہت ہوتی ہیں اور وہاں کی اونٹ جو ہے وہ کھجورے زیادہ کھاتے ہیں تو یہ اونٹ کی مینگنی کے اندر کھجور کی گٹلی ہے تو وہ خجور کو اونٹ کی مینگنی کو دیکھ کر وہ ڈرتا تھا اور فرون جو ہوتا وہ چھوٹے بچوں کو دیکھ کر ڈرتا تھا آئے لوگ قتل کرنے کے لیے پلان بننے لگے لیکن خدا سے رکھے اسے کون چکھے تباہی اور برباجی کا لقشہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے چھوٹی سی صندوقچی بنائی موسا علیہ السلام کو رکھا اور رکھ کر دریا میں ڈال دیا مفسرین لکھتے ہیں ماں ہونا کا مونس وہاں کوئی انست کرنے والا نہیں تھا ان کے ساتھ یوں لکھا تین دن اور تین رات تک موسا علیہ السلام اپنے بچپنے کی حالت میں دریا میں رہے اب دریا کی ڈیوٹی اللہ نے بدل دی دریا تباہی اور بربادی کا نقشہ ہے لیکن اللہ نے اس دریا کی ڈیوٹی بدل دی اور یوں کہہ دیا کہ اے دریا آج تک تو بڑے بڑے جہازوں کو اپنے آغوش میں لیا کرتا تھا اور بڑے بڑے پہلوان تیرے آغوش میں آ جاتے تھے بڑے بڑے پہاڑوں کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہیں لیکن آج تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ اس بچے کی حفاظت کری کر ڈیوٹی آج سورج کی ڈوٹی لیکن ایک دن خدا سورج کی ڈیوٹی بدل دے گا روزانہ مشرق سے نکلتا ہے ایک دن قیامت کے قریب آئے گا اللہ کہیں گے سورج آج تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ مغرب سے نکل دکان جس سے ہمیں نفع مل رہا ہے خدا جس وقت چاہے اس کی ڈیوٹی بدل دے جس وقت چاہے خدا اس میں عزت ڈال دے اور جس وقت چاہے خدا اس میں ذلت ڈال دے تین دن اور تین رات تک رہے موسیٰ علیہ سلام دریا کی ڈیوٹی یہ لگ گئی کہ ان کی حفاظت کرو ہواؤں کی ڈیوٹی یہ لگ گئی ان کی حفاظت کرو مچھلیوں کی ڈیوٹی یہ لگا دی ان کی حفاظت کرو اور تفسیر خاصن ایک تفسیر ہے انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین دن تک ان کے لیے دودھ کا بھی بندوبست کر دیا جب بھی انہیں دودھ پینے کی ضرورت پڑتی تھی اپنے انگوٹھے کو منہ میں لے لیتے تھے اس کے ذریعے سے اللہ ان کے پیٹ کو دودھ سے بھرتا تھا خدا نے بتا دیا کہ بچے کو دودھ پلانے میں ماں کے چھاتی کا بھی محتاج نہیں اچھا تین دن کے بعد ساتھ یہ کشتی چلی یہ سندوک چلی تو کہاں چلی فرعان کی محل کی طرف چلی اب وہ بھی تباہی اور بربادی کا نقشہ اسی کے ڈر سے تو دریا میں ڈالا گیا تھا دریا خود تباہی اور بربادی کا نقشہ شروع کا محل جو ہے اس سے بھی زیادہ تباہی اور بربادی کا نقشہ فالتقطه آل فراون ليكون لهما دوا وهزنا إن فراون وهما لبى جنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فراون قرة عين لي بلك لا تقتلوه عسى أن ينفانا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون تین دن کے بعد جو صندوق سے چلی فرعون کے محل کی طرف چلی صبح کے وقت میں حضرت آسیہ جو بڑی دیندار عورت تھی فرون کی اہلیہ محترمہ قرآن کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے حدیث کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے ان کی دعائیں بھی ملتی ہیں اور بعد حدیثوں کے اندر تو یہ بھی فرمایا گیا کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح بھی کرایا جائے گا اپنی خاجماؤں کے ساتھ ٹہل رہی ہیں دریا کے کنارے پر صندوقچی آتی ہوئے دیکھی تو حضرت آسیا نے کہا کہ تین راتوں سے میں خواب دیکھ رہی ہوں شاید میرے خواب کی تعبیر اسی صندوقچی میں ہے صندوقچی کو تم لے کے آؤ لیکن لا ہوں کھولنا مت میں خود اپنے ہاتھ سے کھولوں خیر وہ خواب لمبا چوڑا ہے اسے بیان نہیں کرنا صندوقچی لائی گئی حضرت آسیا نے کھولا موسیٰ علیہ السلام ہنسے جیسے پوری رات بچہ خوب میٹھی نیند سوئے اور پھر صبح کے وقت میں جب ہنسے تو ماں اور باپ کے دل میں محبت آتی نہیں آتی حضرت آسیہ کے دل کے اندر بھی محبت آئی اٹھایا اور اٹھا کر فرعون کے بیڈ روم میں لے گی غرفہ خاص اور وہاں جا کر یوں کہا کہ لڑکا لائی ہوں فرعن نے کہا کہ ارے یہ سال تو لڑکوں کے قتل کا ہے یہ تباہی اور بربادی کا نقشہ شروع ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کے دو, دو جز ہوتے ہیں ایک تو ایک جتنے غیر ہیں ان کا یقین دلوں کے جڑوں سے نکل جائے اور ایک اللہ کی ذات پر ہمارا یقین آ جائے ارے یہ تو تب یہ, یہ تو یہ سال تو بچوں کے قتل کا ہے بھلا لڑکے لڑکا لائی صبح صبح کیا بات کر رہی لڑکا تو کہا لڑکا لائی ہوں لیکن فکر کی بات نہیں یہ لڑکا میرے اور تیری آنکھ کا ٹھنڈک بنے گا حضرت خراسیہ نے کیا کہا وکال تم راہرہ تو میری اور تیری آنکھ کا ٹنڈک یہ لڑکا بنے گا فرحان نے جواب کیا دیا یوں کہا کہ اے آسیہ تیری آنکھ کا ٹھنڈک تو بن سکتا ہے میری آنکھ کا ٹھنڈک نہیں بن حضور صاحب نے فرمایا کہ فرعون اگر یہ کہہ دیتا کہ ہاں تیری بھی آگ کا ٹھنڈک بنے گا میری بھی آگ کا ٹھنڈک بنے گا لدا اللہ تو اللہ اسے ہدایت سے نواز دے دی اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں جتنی تباہی اور بربادی کا نقشہ تھا اس ان سب بھی اللہ جل جلال والوں نے حفاظت کی وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں اللہ کی قدرت پر ہمارا یقین آ جائے اللہ کے خزانوں پر ہمارا یقین آ جائے اللہ کی صفات پر ہمارا یقین آ جائے اس کے لیے یہ محنتیں کی جا رہی ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی اور نکالنے کی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمادنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ واس وبارک وسلم کثیراً کثیراً باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَنْبَى لَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ بَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَب سون ہوں السائحون السائحون سا جدون اساجدون العاملون بالمعروف وناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ومشير للمؤمنين <تصفيق> میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اللہ جل جلال و ملبال جتنا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کی پوری جان اور پورا مال خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی جنت دیں گے ہماری جان ہمارا مال ہم اللہ کو بیچ چکے ہیں اور دیکھو میرے محترم دوستو اس جان اور مال کو لگا کر ہم دنیا کی جو میٹریل تیار کرتے ہیں یہ ساری میٹریل بالکل فانی ہے دنیا کی پوری زندگی کو اللہ دھوکے کا سامان کہتے ہیں دنیا کی پوری زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے من حیات دنیا اللہ متا الور زندگی بسر کرنے کی لائنیں دو ہیں ایک لائن امان والی اور دوسری لائن چیزوں والی اعمال والی لائن مرنے کے بعد بھی باقی رہے گی اس کا نفع یا نقصان آمال والی لائن کا نفا یا نقصان مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا اور چیزوں والی لائن کا نفع یا نقصان جو ہے یہ موت تک ہے اس کے آگے نہیں چلتا میں نہیں کہتا کہ چیزوں والی لائن میں نفع نہیں ہے چیزوں والی لائن میں بھی نفع ہے لیکن امال والی لائن خدا کی بتائی ہوئی ہے اور چیزوں والی لائن کا انسان تجربہ کرتا ہے اور انسان کے تجربے کے کبھی خلاف بھی ہوتا ہے اور اللہ کی جو بتائی ہوئی لائن ہے اس میں اللہ کے وعدے کے خلاف نہیں ہوتا امال سے زندگیوں کا بننا یہ خدا کا وعدہ ہے اور چیزوں سے زندگیوں کا بننا یہ انسان کا تجربہ ہے اس کے خلاف بھی ہوتا ہے کبھی چیزوں سے زندگی بنتی ہے کبھی بھیڑتی ہے اور امال کے اندر زندگیوں کا بننا طے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جس عمل پر اللہ کا جو وعدہ ہے پورا ہوگا یہ طے ہے مثلاً نماز پر اللہ کا وعدہ کامیابی کا دعا پر اللہ کا وعدہ قبولیت کا ذکر پر اللہ کا وعدہ اطمینان کا اللہ بکر اللہ تدبین القلوب ذکر پر اطمینان کا وعدہ ادونی ہی استجیب دعا مانگو میں قبول کروں گا قد افلاح المنون اللہ صلاطیم خاشیون نماز کے اوپر کامیابی کا اسی طرح ہر عمل پر اللہ کے وعدے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں مثلا دعا کی قبولی قرضے کی ادائیگی کی دعا پر قرضے کا ادا ہونا اللہ محمد فینی بے حلال کا انحرام کا اغننی بے جب یہ دعا آدمی پڑھے گا تو قرضہ اس کا ادا ہوگا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل پر کوئی وعدہ ہے اور برے عمل پر کوئی دھمکی ہے مطلب زکوٰۃ پیدا نہیں کرو گے تو بارش رکے گی یہ دھمکی ہے اسی طرح میری امت جب آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہے گی پر گالم گلوچ کرے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی ویزا تصابت امتی ثقاط میں نے للہ اور جب بھلی باتوں کا پھیلانا بری باتوں سے روکنا چھوڑ دے گی تو وہی کی برکتوں سے محروم ہو جائے گی ویزا ترک دل بالمعروف بل معروف انہیں خور مت دل بھائی اور ایک بات فرمائی ویزا آزمت امت دنیا نژ بنہا حیبت الاسلام جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی حیبت اس کے دل سے نکل جائے گی تو برے عمل پر دھمکیاں ہیں بھلے عمل پر وعدے ہیں اور یہ بالکل پکی بات ہے ہر عمل پر ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آیا اس نے کہا حضرت میں تنگ دست ہوں فرمایا شادی کر لے تنگ دستی کا علاج شادی کر لے دیکھیے اللہ کے پیارے نبی کی بات ہے چاہے دکھائی دے دے نہ دے بے سمجھ میں آوے نہ آوے لیکن نبی کریم علیہ وسلم کی زبان کبھی غلط نہیں بولتی جو بات زبان سے نکلی بالکل پٹکی بم پی کلا وا ہر بات رسول کریم سزن جو بولتے ہیں اپنی طرف سے نہیں بولتے یہ اللہ کی بڑی ہوتی ہے فرمائے شادی کر دے تیری تنگ دستی دور ہو جائے گی حالانکہ آدمی ظاہر میں کیا دیکھتا ہے کہ شادی کرنے سے ڈبل خرچہ ہو جائے گا بیوی کا بھی پھر اولاد ہوئی تو پھر خرچہ اور بڑھے گا لیکن اللہ کے پیارے نبی بھی کیا کہتے شادی کر لی تو تیری تنگی دور ہو جائے گی با بان کے ہوں آیا میر شادی شدہ کی شادیاں کر لو یہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے اگر وہ شادی کرنے والا تنگست ہوگا تو اللہ اپنے فضل سے اس کی تنگی دور کر دے گا یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہر عمل پر کوئی وعدہ ہے اور پک کی بات ہے اللہ رسول کا وعدہ بالکل پکا لیکن آپ لوگوں کو ذرا دل میں کھٹک ہو رہی ہوگی کہ بہت سی مرتبہ تنگ دس لڑکے سے شادی کی اور بیس سال ہو گئے لڑکی پریشان ہے دل میں کھٹک ہو رہی ہوگی کہ دس مہینے سے قرضے کی ادائیگی کی دعا پڑھتا ہوں لیکن میرا قرضہ ادا نہیں ہو رہا بلکہ بڑھ رہا ہے دل میں کھٹک ہو رہی ہوگی کہ میں دعا مانگتا ہوں لیکن میری دعا جو ہے قبول نہیں ہوتی یہ اللہ کا وعدہ ہے لیکن یہاں پر آدمی دیکھتا ہے کہ وہ کام نہیں بن رہا اس کی کیا وجہ وہ سمجھ لو اللہ کا وعدہ جو امال پر ہے وہ جاندار عمل پر ہے بے جان عمل پر نہیں یہ ذہن میں لے لو اللہ کا وعدہ جاندار عمل پر ہے بے جان عمل پر نہیں اور دنیا میں بھی دیکھ لو بھینس سے دودھ کا ملنا گھی کا ملنا اور نسل کا چلنا یہ کب ہوگا جب جاندار بھینس ہو اور اگر بے جان بھینس ہو مری ہوئی تو پورا بدن موجود تھن بھی موجود لیکن دودھ نہیں ملتا اس لیے اعمال پر جو اللہ کے وعدے ہیں یہ اس وقت ہیں جب وہ اعمال جاندار ہوں نماز جاندار ہو تو کامیابی طے دعا جاندار ہو تو قبولیت طے ذکر اگر جاندار ہے اطمینان کا ملنا طے اور اگر قرضی کی باتیں آگئیں تو وہ عمل جاندار پھر اس عمل پر وہ ہوگا جو اللہ کا وعدہ اللہ کے دین اللہ اگر تم دین کا کام کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا تو دین کا کام کرے گا آتی تو مدد اللہ کی آنی تے لیکن کب جب دین کا کام جاندار ہو رہا تو مدد آئی مدر میں آئی عادشیہ اور یارمو میں آئی عمل جاندار بنے تو بنی اسرائیل پر مدد آئی جہاں عمل جاندار بنے گے مدد آئی حضرت نظام الدین اور رحمت اللہ رہے کے عمل جاندار بنے مدد آ عمل جاندار بنے مدد کا آنا تے اور عمل جاندار بنتا ہے مجاہدے سے پانچ باتیں مجاہدہ کر کے عمل میں چالو کر دیں وہ پانچ باتیں میں آپ کو گنا دوں دھیان سے سن لینا پانچ باتیں صحیح ہو جائیں وہ گن لو اچھی طرح ایک تو یقین کا صحیح ہونا دوسرے جذبے کا صحیح ہونا تیسرے طریقے کا صحیح ہونا چوتھے دھیان کا صحیح ہونا اور پانچویں نیت کا صحیح ہونا یہ پانچ باتیں ہوں گی جس عمل میں تو وہ عمل جاندار بنے گا اور پہلے یہ پانچ باتیں نماز میں لانی ہیں تاکہ نماز جاندار بنے اور نماز جاندار بنی تو یہی پھر یہی پانچ باتیں کاروبار میں لے آؤ پھر یہی پانچ باتیں شادی میں لے آؤ سارے عملوں میں یہ پانچ باتیں لے آؤ پہلی نماز میں لانی ہے پھر ایک پر دبا گنا دوں یقین کا صحیح ہونا پہلی چیز اس کا نام ہے ایمان کی طاقت اور اس کے اندر دو کام کرنے پڑیں گے اللہ کے یقین کا لانا اور مخلوقات کے یقین کا نکالنا ملک مال کا یقین نکالنا کاروبار کا اور گھر کا یقین نکالنا کاروبار کا اور گھر کا بالکل یا چھوڑنا نہیں کاروبار اور گھر کا یقین نکالنا دعوت کے کام میں جب نکل گئے تو کاروبار اور گھر چھوٹا اس وقت بھی یقین نکلا ہوا ہو اور جب کاروبار اور گھر میں لگ رہی ہوں تو بھی کاروبار اور گھر کا یقین نکل چکا اللہ کا یقین ہو یہ پہلی بات ہے اس کا نام ہے ایمان کی طاقت اس کا نام ہے یقین کا صحیح ہونا اور دوسری بات کیا ہے جذبے کا صحیح ہونا ہر عمل میں جذبہ صحیح ہو کیا مطلب اس عمل پر اللہ کا جو وعدہ ہے اس وعدے کی امید باندھ کر اس عمل کو شوق سے کرے جو, جو عمل کرے اس پر خدا کا وعدہ کیا ہے اس کی امید مانگے اور پھر شوق سے عمل کرے یہ ہے جذبہ صحیح ہونا اس کو حدیث میں احتساب کہتے ہیں یہ مانو احتساب یعنی حساب لگانا جب یہ جو میں نے عمل کیا تو اس پر کیا ملے گا آدمی حساب لگا لگاتا رہے یہ چیز پیدا ہوگی تو آدمی شوق سے عمل کرے گا نماز بھی شوق سے بڑھے گا دعوت کا کام بھی شوق سے کرے گا یہ دوسری بات تیسری بات طریقہ صحیح ہو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو اس عمل میں اپنا طریقہ نہ ہو اور یہ چیز بغیر علم کے نہیں ملے گی تو تیسری چیز جو ہے وہ علم ہے اور چوتھی چیز جو ہے وہ دھیان کا صحیح ہونا یعنی اللہ کا دھیان ہو جو عمل کرے اس پہ دھیان اللہ کا ہو ادھر ادھر دھیان نہ ہو اس کو حدیث میں اور قرآن میں احسان کہتے ہیں جو حدیث جبریل میں ہے اور پانچویں بات نیت کا صحیح ہونا یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو دنیا کی نیت نہ ہو اس کا نام ہے اخلاص تو پانچ باتیں ہر عمل میں آویں ایک تو یقین صحیح ہو ایمان کی طاقت ایک جذبہ صحیح ہو تو آدمی امید باندھے اور شوق سے عمل کرے طریقہ صحیح ہو یعنی رسول کریم صدم کا طریقہ ہو وہ سیدھے بغیر نہیں آئے گا اور چوتھی چیز دھیان صحیح ہو یعنی اللہ کا دھیان ہو ادھر ادھر دھیان نہ جانے اور پانچویں بات نیت صحیح ہو اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو اور یہ پانچوں باتیں پہلے نماز میں لاؤ گے لیکن ایک چھٹی بات بھی آ جنی پڑے گی ان پانچ باتوں سے تو عمل بنے گا لیکن چھٹی ایک بات میں اور بتاؤں گا وہ اگر کرو گے تو یہ عمل محفوظ رہے گا اور چھٹی بات کیا ہے حقوق العباد کی ادائیگی لوگوں کا جو حق ہے وہ ادا کرنا جس کا جو حق ہے وہ ادا کرے اگر حق ادا نہ کیا تو پانچ باتوں سے بنا بنایا عمل اس کے پاس چلا جائے گا جس کا حق دبا تو آدمی کے پاس کچھ نہیں رہا تو پھر اس کی اثر کیسے ظاہر ہوگا اس لیے چٹی بات ہے جس کا حق ہے وہ ادا کر دے زمین دبائی دے دے پیسہ چرایا واپس کر دے غیبت کی تو معافی مانگ لے حق ادا کرنے کے بعد اور زیادہ دے گا تو پھر یہ اخلاق میں آ جائے گا یہ اکرامی مسلم میں آ جائے گا لیکن حق کا ادا کرنا پہلا درجہ ہے یہ پانچ باتیں بھول مت جانا پھر یہ پانچ باتیں پیدا کیسے ہوں یہ بھی میں بتا دوں یقین کے صحیح ہونے میں دو کام کرنے ہوں گے ایک تو اللہ کا یقین لانا اور کاروبار کا اور گھر کا یقین نکالنا اللہ دکھائی نہیں دیتے ان کا یقین خود نہیں آئے گا لانا پڑے گا اور چیزیں دکھائی دیتی ہیں ان کا یقین خود آتا ہے اسے نکالنا پڑے گا اللہ کا یقین لانے کی طریقہ کیا ہے بار بار اللہ کا بولنا اور بار بار اللہ کا سننا جس کا نام ہے دعوت کی فضا جتنی بنائیں گے اتنا اللہ کا یقین آئے گا اور کاروبار کا اور گھر کا اور میٹرئل کا یقین نکلے گا کیسے وہ نکلے گا قربانی سے جتنی قربانی دو گے تو مخلوق کا یقین نکل جا جائے گا جتنا مخلوق کا یقین نکلے گا اور اللہ کا یقین آئے گا تو ایمان میں طاقت آ جائے پھر ایمان کی طاقت سے عمل جاندار بنے گا اور جہاں غیر کی طرف نگاہ گئی تو فوراً اللہ کی مدد ہٹی اوہد میں یہی ہوا فنین میں یہی ہوا بدر میں مدد آئی کیوں وہاں نگاہ اللہ پر تھی باوجود کہ جو سامنے اللہ کے دشمن تھے خراب لوگ مٹکے کے بے ایمان ان کے پاس پوری تیاری تھی سامان بھی تھا تعداد بھی تھی ڈول باجوں کے ساتھ فخر کے ساتھ آئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ خراب لوگوں کو ذرا خوب کودنے دیتا ہے خوب کودتے ہوئے آ رہے تھے اور یہاں جو ایمان والے تھے نا کلمے والے اللہ تعالی نے ان کے پاس بے کشی اور بے بسی ڈال دی کچھ ان کے پاس سامان نہیں تھا بہت تھوڑا تعداد بھی تین سو سے کچھ اوپر لیکن ان کی نگاہ جو تھی وہ اللہ پر تھی اس لیے یہ لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑتے تھے جب آدمی کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے تو آدمی اللہ کے سامنے جب حالات آتے ہیں تو گڑ گڑاتا ہے تو انہوں نے گڑ گڑانا شروع کیا سو نب کم فس کم اندی مُرْدِفِينَ یاد کرو بدر کے دن کو کہ جب تم لوگ گڑ گڑا رہے تھے کیوں گڑ گڑا رہے تھے لمبیا سامنے تو ایک ہزار اور ہم ہیں تین سو سے کچھ زیادہ وہ تو ہم سے تین سو گنا زیادہ بہت گر گر آئے تو اللہ نے کہا چلو میں بھی ایک ہزار فرشتہ بھیجتا ہوں اگر وہ ایک ہزار ہے تو میں بھی ایک ہزار فرشتہ بھیجتا ہوں پھر ان کے دل میں خیال آیا گیا اللہ نے وہ تو ہم سے تین گنا تھے تو اللہ نے کہا چلو میں تین ہزار فرشتے بھیجتا ہوں پھر خیال آیا کہ وہ جو بے ایمان ہیں ان کے تو ساتھ دینے کے لیے کچھ اور لوگ بھی آ رہے ہیں تو اللہ نے کا گھبراہ دے کیا کہ میں پانچ ہزار فرشتے بھیجتا ہوں یہ ہے اللہ کی مدد نگاہ اللہ پر اور عہد میں کیا ہوا عہد میں یہ ہوا کہ بات مانی رسل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک جگہ پر پچاس آدمی ٹھہر گئے اتر نمک یہاں سے اور نیچے سارا کام شروع ہوا جو خراب لوگ تھے وہ بھاگنے لگے خراب لوگ جو تھے نا ڈرپوک جو خراب لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرپوک بہت ہوتے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ ہر ایک سے ڈرتے تھے جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں تو وہ ہر ایک سے ڈریں گے تو ڈرپوک لوگ جو تھے نا خراب لوگ بے ایمان وہ بھاگنے لگے تو ان کا مال حلال تھا ان کے لیے ایمان والوں کے لیے اللہ نے حلال کر دیا غنیمت کا مال تو وہ سمیٹنے لگے نیچے والے اوپر ٹیکری پر جو کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ کام تو برا ہو گیا اپنا نیچے اللہ کا فضل ہو کرا تو انہوں نے اترنا چاہا آمیر سب نے روک دیا کہ بھائی حکم اللہ کے پیارے نبی کا یہ ہے کہ ہم ٹھہرے وہ سمجھے کہ ٹھہرے کام ہو گیا اب کھڑے کھڑے کیا کرنا نیچے اترنا اور کچھ کام کرنا چاہیے نیت پہ کوئی بھتور نہیں لیکن نگاہ چلی گئی دنیا کی طرف اور مال کی طرف اگرچہ وہ مال ملتا تو اس سے وہ دین کا ہی کام کر دے لیکن چونکہ شان بہت بڑی تھی صحابہ کی اتنا جو ہوا نیچے اترے تو اللہ میاں کی جو مدد تھی وہ آسمانوں اوپر چلی گئی واپس اب جو مدد آسمان پر چلی گئی تو سارا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا قیامت تک اللہ میاں نے یہ بات بتائی سمجھائی کہ جب نگاہ دوسری جگہ ہو جائے گی اللہ کے علاوہ تو آئی آوائی مدد اٹھ جائے بدر کے اندر بتایا کہ مدد آتی کیسے ہے <تصفيق> اہود میں بتایا کہ مدد جاتی کیسے ہے آئی ہوئی اور ہلین میں بتایا کہ مدد رکتی کیسے ہے <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اور یہ قیامت تک کے لیے بتا دیا اللہ میاں نے آج ہم بھی اگر مدد لانا چاہیں تو بدر والے تین کام کریں بدر میں تین کام کیے صحابہ نے جس پر مدد آئی وہ تین کام ہم کریں تو مدد آ جائے گی پہلا کام کیا تکوا دوسرا کام صبر اور تیسرا کام اللہ کے سامنے گڑ گڑانا بس یہ تین کام جب آدمیوں میں آئیں گے ایمان والوں میں تو اللہ کی مدد آ جائے گی بلا ان تصویروں بتو بیا تم منفوری مادا یم دب کم بھی ہم سیاد منل ملائی اگر تم صبر کرو گے اور اگر تمہارے اندر تکو ہوگا تو اللہ مدد کرے گا اور صبر کیا معنی صبر کے یہ معنی ہے کہ جب تکلیف والے حال آئیں اس کو جھیل کر حکم خدا کا پورا کرنا یہ ہے صبر اس کے اندر اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے صبر پر لیکن صبر کے معنی سمجھو صبر کے معنی کیا جب کوئی تکلیف والا حال آئے تو اس کو برداشت کرنا اور حکم خدا کا پورا کرنا یہ ہے صبر خالی برداشت کرنے کا نام صبر نہیں تکلیف کو خالی برداشت کرے اس کا نام صبر نہیں بلکہ اس کے ساتھ حکم بھی پورا کرے تب بنے گا صبر ورنہ ڈاکو کو پولیس والے زور سے مارتے ہیں اور برداشت کرتا ہے تو اس کا نام صبر نہیں یہ صبر نہیں آپ ڈاکو سے نہیں کہتے کہ ان اللہ ماشاً صبر کر اللہ دیر ساتھ ہے نہیں کہہ سکتے صبر کب بنے گا جب خوب تکلیف والا حال آیا ایمان والے پر اور اس نے برداشت کیا اور اس موقع پر حکم خدا کا کیا ہے وہ پورا کر دیا یہ ہے صبر اور تقوی کیا ہے تقوی کے معنی اللہ سے ڈرنا جس پر اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ سے ڈرنے کی علامت کیا نشانی کیا اللہ سے ڈرنے کی نشانی یہ ہے کہ وہ آدمی پھر شریعت کے خلاف زندگی بسر نہیں کرے گا جس میں اللہ کا تقوع ہوگا اور اللہ کا ڈر ہوگا جو آدمی حکومت سے ڈرے گا حکومت کے قانون کو نہیں توڑے گا کہ حکومت کی طاقت بڑی ہے تو جو آدمی اللہ سے ڈرے گا تو پھر وہ اللہ کے قانون کو نہیں توڑے گا وہ حکم پورا کرے گا وہ نماز پڑھے گا روزہ رکھے گا زکات دے گا حج کرے گا چوری سے بچے گا ڈکیتی سے بچے گا دھوکہ نہیں دے گا غبن نہیں کرے گا خیالت نہیں کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کی بڑا ہی دل میں اترنی چاہیے تو اللہ سے ڈرے گا جو آدمی اللہ کو بڑا جانتا ہے تو وہ آدمی پھر اللہ کی بات بھی مانتا ہے اللہ کو بڑا جاننا جس کو بڑا جانتا ہے اس سے آدمی ڈرتا ہے آج آدمی حکومت کی طاقت کو جانتا ہے اس سے ڈرتا ہے اور احکم الحکمین کی طاقت کو نہیں جانتا تو اس سے نہیں ڈرتا سیدھی سیدھی بات اس لیے حکومت کا قانون نہیں توڑتا اور اللہ کا قانون توڑتا ہے. جب آدمی چھوٹی طاقت کو جانے گا تو چھوٹی طاقت سے ڈرے گا اور بڑی طاقت کو جب نہیں جانے گا تو پھر بڑی طاقت سے نہیں ڈرے گا اس کے مثال سمجھ رہے. بڑی عجیب مثال. آپ اپنے گھر پر ہیں نیچے ایک چھ سال کا لڑکا شور مچا رہا ہے آپ نے کہا چلا جانا سونے دے نہیں جاتا آپ نے ہمیں کہا میں پولیس کمشنر کو بلاتا ہوں وہ پستول لے کر آ رہا ہے وہ آ گیا دیکھیں پولیس کمشنر ہے پستول ہے لیکن بچہ نہیں ڈرتا کیوں نہیں ڈرتا اس لیے پولیس کمشنر کو جانتا نہیں یہ ڈرتا بھی نہیں پولیس کمشنر کے پاس جا کر اس کی پستول سے کھیلے گا جانتا نہیں لیکن اسی بچے سے کہہ کہ میں تیری ماں کو بلاتا ہوں ماں آ گئی سو قدم کے فاصلے پر اور اس نے ایک تماشا دکھایا اس سے ڈر گیا اس سے ڈر گیا اب مستی نہیں کرتا حالانکہ ماں کی طاقت اور تماچے کی طاقت چھوٹی پولیس کمشنر اور پسٹور کی طاقت بڑی چھوٹی طاقت سے ڈڑا بڑی طاقت سے نہیں ڈرا کیونکہ کہ چھوٹی طاقت کو جانتا ہے بڑی طاقت کو نہیں جانتا بس اسی طرح آج کل کا انسان چھوٹی طاقتوں کو جانتا ہے بڑی طاقت کو نہیں جانتا اس لیے چھوٹی طاقتوں سے یہ ڈرتا ہے حکومت کی طاقت سے ڈرے گا اگر کوئی ڈنڈا بتا بتائے تو اس سے ڈرے گا آگے کوئی بتا بتائے تو اس سے ڈرے گا اور بڑی طاقت جو اللہ کی ہے جس نے زمین آسمان چاند سورج بنایا اس کی طاقت کو یہ نہیں جانتا لہذا یہ اس سے نہیں ڈرتا اس لیے اللہ کے قانون کو توڑتا ہے تو یہ اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہو بار بار اللہ کی طاقت کا بولنا اور بار بار اللہ کی طاقت کا سننا جب یہ ہوگا تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو پھر یہ آدمی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرے گا ان دو باتوں سے مدد آتی ہے صبر اور تقوا صبر کے معنی تکلیف والے حالات کو جھیلنا اور حکم پورا کرنا اور تقوی کے معنی اللہ سے اتنا ڈرنا کہ آدمی شریعت کے مطابق ہو جائے دو باتیں بدر میں دو باتیں بلائن تصویروں و تب اور تیسری بات اس تصیصہ اللہ کے سامنے گڑ گر بلبلانا بل بلانا تل بلانا تسمسانا آنسو بہانا آہیں بھرنا رونا جب یہ بات آ گئی تینوں اللہ کی مدد آ گئی حالانکہ سامان بھی تھوڑا تعداد بھی تھوڑی لیکن مدد اللہ کی آ گئی تو وہ جو خراب لوگ تھے نا ان میں سے ستر زہریلے پھوڑے ان کا تو آپریشن ہو گیا ختم ہو گئے وہ تو ستر سیونٹی اور ستر ز... جو خراب لوگ تھے وہ پکڑے گئے وہ اللہ کی مدد آ گئی اور باقی جو تھے ان کے دلوں پر روک پڑ گیا وہ سارے سارے بھاگ گئے قیامت تک یہ ہوگا اگر جماعتوں میں پھر پھر کر صبر سیکھ لیا اور تکوا سیکھ لیا اور اللہ کے سامنے گڑ گر گڑانا اور بل بلانا سیکھ لیا تو انشاءاللہ مدد الہی سے ہمارے کام بنیں گے غیبی مدد سے کام بنیں گے یہ تین باتیں ذہن میں لے لو صبر تقوی اور گڑ گل گڑانا مدد آ گئی تو واپس کیسے چلی جاتی ہے یہ عہد کے اندر بتایا اللہ میاں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اور خلفائے راشدین کے دور کو نمونہ بنایا ہے قیامت تک کے لیے جو حالات آئیں تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ان حالات میں حضور پاک وسلم نے کیا, کیا اور یہ حالات کیوں آتے ہیں کیا وجہ ہیں اہود کے اندر اللہ کی آئی آبائی مدد اٹھ گئی پہلے مدد آئی لیکن درمیان میں ٹیمپریری طور پر مدد اٹھ گئی ٹیمپریری طور پر اور ظاہر میں ٹیمپریری اور ظاہر کے اندر مدد اٹھ گئی وہ کیوں اٹھی اللہ نے چار باتیں بتائیں جب یہ چار باتیں ہوں گی تو مدد آئی ہوئی اٹھ جائے گی قیامت تک کے گری یہ بات بتا دی اللہ نے اللہ نے بتایا بدر کے بارے میں کیا بتایا ولا سرکم اللہ تم ادل اللہ اللہ کم تسکرون ٹھیک بڑا تم بے سرو سامان تھے اور بدر میں مدد ہو گئی تین باتوں سے صبر تکوار گڑ گڑانا اور عہد میں بھی اللہ کہتا مدد تو آ گئی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے مدد کا دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ تو عہد میں بھی مدد آ گئی والا کاز تم بھی عز نہیں اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا عہد میں جبکہ تم لوگ زہریلے پھوڑوں کا آپریشن کرتے ہوئے جا رہے تھے خراب لوگوں کا لیکن تمہارے اندر چار باتیں پیدا ہو گئیں تو اس لیے مدد اٹھ گئی ان چار باتوں میں ایک بات دنیا کی طرف ارادہ کرنا وہ جو مال غنیمت تھا اس کی طرف نگاہ کا جانا تو اس سے بھی تین باتیں پیدا ہو گئی ایک تو رائے میں کمزوری آ گئی امیر کہتا رکے رہو پر یہ کہتے کہ بھائی اب رکنے کا کوئی کام نہیں نیچے اتر کے کام کریں ہم تو رائے میں کمزوری آ جاتی ہے جب انسان کی نگاہ دنیا کی طرف چلی جائے اور دوسری بات آپس میں کشاکش ہو گئی یہ کچھ کہہ رہا یہ کچھ کہہ رہا اور تیسری بات جب نگاہ دنیا کی طرف جاتی ہے تو پھر آدمی بات نہیں مانتا ایک بات پیدا ہوئی تو اس سے تین باتیں پیدا ہوں تو مدد اللہ کی اٹھ گئی اس کو اللہ کہتے ہیں تنازع تم فل عامری وا سوئی تم ماں مَا کماں مَا ہبون یہاں تک کہ مدد تو آ چکی تھی اہد میں لیکن حتہ اِذَا تم جب تم رائے کے اندر کمزور پڑ گئے وہ پنازا تم فی اور معاملے میں آپس میں دوبارے کشاک ہو گئی وہاں سہی تم اور تم نے بات نہیں مانی مِن با دی مارا کما تو ہبون حالانکہ اللہ نے تم کو غلبہ دکھا دیا جو تمہیں پسند تھا لیکن تم نے بات نہیں مانی اور آپس میں کشاکش کر دی اور رائے کے اندر کمزور پڑ گئے اور یہ کیوں ہوا منکم میوری دودھ دنیا مین کو میور عید تم میں سے کچھ لوگوں کا ارادہ دنیا کا ہو گیا اگر جو وہ حرام نہیں تھا تو دنیا لے کے دن پر ہی لگانی تھی اور تم میں سے بعد وہ تھے کہ جن کا ارادہ آخرت کا تھا سب ایسے نہیں تھے کچھ تھے تو اللہ نے کیا کیا مین کو میور عید ال وم ان کو میوری دل آخرہ سم مسرف کم <أَنْهُم> تو اللہ نے کیا کیا اے ان غلطم جو تم لوگ جیت رہے تھے نا تو اس سے اللہ میاں نے پانچا پلٹ دیا اور بجائے جیتنے کے ٹیمپریری ہارنا ہو گیا روح بدلیا اور یہ کیوں کیا اللہ نے لیابت بتالی یہ تاکہ اللہ دوبارہ امتحان لے کہ جب حالات بدل کر تکلیف آ گئی اور مدد تھوڑے وقت کے لیے بطور مسلح کے اٹھ گئی تو اس میں اللہ دوبارہ امتحان لے رہا تھا کہ ایسے موقع پر تم کیا کرتے ہو قیامت تک کے لیے اصول سب کو معلوم ہو گئے چار باتیں ہوں گی تو مدد اللہ کی اٹھ جاتی ہے ایک تو دنیا کی طرف نگاہ کا جانا ایک طرف رائے میں کمزوری ایک طرف آپس کی کشاکش اور ایک طرف بات کا نہ ماننا تو مدد اٹھ لیکن اب صحابہ کے مدد اٹھی اور یہ چند باتیں آ گئیں تو قیامت چودہویں اور پندرہویں صدی کے لوگ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں گے تو اللہ میاں نے یوں کہہ دیا کہ یہ چورہوب تھا اور روحانی طاقت بھی تھی نبیوں کے سردار ساتھ میں صدیقی اور فاروق کی طاقت ساتھ میں سارا معاملہ ریگولر ایمان والوں کے پاس تھا اور وہ جو بغیر ایمان والے ان کی تعداد بھی تھوڑی اور سامان بھی تھوڑا لیکن یہ جو دین کے کام کرنے والے تھے نا ان میں سے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ بدر میں تو ہم تین سو اور ہمارے دشمن ہم سے تین گنا اور یہاں پر دشمن ون تھرڈ اور ہم تین گنا زیادہ تو بدر میں جیتے تو یہاں کیوں نہیں جیتیں گے بس یہ خیال آ گیا نگاہ اللہ سے ہٹ گئی اور نگاہ اپنی میجوریٹی پر آ گئی نگاہ اپنی میجوریٹی پر آ گئی کہ ہم ہیں میجورٹی میں وہ ہو گئے مائنوریٹی میں بس یہ بات خیال پیدا ہوا تو اللہ میاں نے بتایا کہ اچھی بات ہے تمہاری طاقت اور تمہاری تعداد کے ذریعے تم جیت کے بتا دو میں مدد کو اوپر روک لیتا ہوں مدد اللہ نے اوپر روک دی جب مدد اوپر رک گئی نا اللہ کی تو یہ جو بارہ ہزار تھے نا بارہ ہزار ان کے اوپر روک پڑ گیا حالانکہ ایمان والے ہیں حالانکہ اللہ والے ہیں لیکن اللہ والوں کی دگاہ اللہ سے ہٹ کر اپنے اوپر آنے لگی طاقت پر اور تعداد پر آ گئی کی ایک چند کی سب کی نے ان پر روک پڑ گیا اب ان بارہ ہزار نے بھاگنا شروع کیا سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سوائے چند ساتھیوں کے سب پر روک پڑا سب بھاگ گئے پھر یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آواز لگائی اور حضرت عباس سے آواز لگائی حضور کی آواز کی کیا دی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب میں اللہ کا نبی ہوں جھوٹی بات نہیں اور میں عبد المطلب جیسے بہادر کے اولاد میں ہوں زور کی آواز لگائی رسول پاک صلی اللہ وسلم نے اور یہاں سے حضرت عباس سے آواز لگائی ارے دین کے کام کرنے والوں کہاں جا رہے تب بھی روب اتنا تھا کہ بھاگ رہے تھوڑے سے آدمی آ گئے سو کے لگ بھگ ہو گئے یہاں لیکن وہاں چار ہزار اور بھاگنے والے بارہ ہزار اور یہاں تقریباً سو لیکن ان ان چوڑوں سونے جو حضور کے ساتھ ان کا لب یہاں سمجھ میں آ گئی بات تعداد سے کچھ نہیں ہوتا طاقت سے کچھ نہیں ہوتا کیپیٹل سے کچھ نہیں ہوتا پاور سے کچھ نہیں ہوتا مائجوریٹی سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والے تو آپ ہیں جس کی مدد جس کے ساتھ آپ کی مدد ہوگی اس کا انجام ٹھیک ہوگا جب یہ ذہن میں آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانی مدد بتا اور اللہ تعالیٰ نے میدان کو ہاتھ میں دے دیا ہنین کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد نہ سر گما ہو بات نہ کثیرت ہوں اس بد گم گم فلم کم الردو مارا بلئی تم مجھ بھی اللہ کہتے کہ کئی جگہ پر مدد کی اور ہنین بھی, بھی کی لیکن شروع کیا ہوا کہ تمہاری میجوریٹی نے تم کو کچھ پر, پر ڈال دیا تو سب ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو تمہاری یہ میجوریٹی تمہارے کام نہیں آئی فلم تم نے ان اور زمین باوجود کھلی ہوئی ہونے کے تمہارے لیے تنگ ہو گئی اور تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگی لیکن پھر حضور کی آواز تو تھوڑے سے جمع ہوئے اور یہ کہہ دیا اللہ تو ہی کرنے والا ہے نکاح اللہ بر گئی تو فوراً اللہ ہو اللہ روہا کفرو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر سکون نازل کیا اور اللہ تعالی نے ایسی مدد بھیجی فرشتوں کی کہ جس کو تم دیکھتے نہیں تھے اور وہ جو خراب لوگ تھے نا زہریلے پھوڑے وہ کودرے پھاندرے والے تو اللہ پاک نے ان کو اچھی خاصی سزا دے دی ساری دنیا کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بھئی یہ دین کے کام کرنے والے ایمان کے کام کرنے والے ان لوگوں کا ڈیفینس کا کوئی خرچہ نہیں ان کا ڈیفینس کا کوئی خرچہ نہیں کیونکہ ان لوگوں کو لڑنا بھیڑنا تو ہے ہی نہیں یہ تو امن والے اور شانتی والے لوگ ہیں امن و امان والے یہ لڑائی بھیڑائی نہیں چاہتے یہ تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے بلانے کے فکر میں اور یہ لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت برس پانے کے فکر میں ہیں اور اسی لیے ان کی جماعتیں نکلتی ہیں ایک پاکی سر زندگی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن اگر کوئی ان کی چھیڑ خانی کر دے تو پھر یہ لوگ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور آسمان سے مدد اترواتے ہیں تو ان کی ڈیفینس آسمان سے اترتی ہے اور وہ ایسی ہوتی ہے جو آسمان سے ان کا لشکر اترتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانا نہیں مانگتا سامان نہیں مانگتا تنخواہ نہیں مانگتا پیسے نہیں مانگتا دکھائی نہیں دیتا اور کام کر کے چلا جاتا ہے سب لوگوں کے پر روک پڑ گیا کہ بھائی ان کو مت چھو اس طرح بدر میں بھی ان کے اوپر آسمانی مدد آئی اور عہد میں بھی ٹیمپریری تو مدد اٹھ گئی لیکن بعد میں پھر آ گئی اور ہنین میں بھی ان پر مدد آئی تو ساری دنیا کے جتنے بھی طاقت والے اور سرمائے والے اور جتنے خراب لوگ تھے جن کے پاس ملک مال کی طاقت تھی وہ لوگ گھبرا گئے ان کا بابا ان لوگوں کی شیرخانی مت کرو کیونکہ ان لوگوں کو خرچہ کچھ لگتا نہیں ہے آسمان سے مدد کے اتر والے میں کرتے ہیں بھرتے ہیں لوٹا کرتے ہیں بزو بچھاتے ہیں مسلح پڑھتے ہیں نماز بہاتے ہیں آنسو اور مانگتے ہیں دعا چپکے سے اور صبح دیکھو تو آسمانی مدد آئی ہوئی دکھائی دیتی نہیں اور وہ کام کر کے چلی جاتی ہے اور یہ سارے پریشان حیرت انگیز طریقے پر تو بھائی دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ ان کا تعلق اللہ سے ہو جائے ان کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے ان کے اندر اللہ کی عظمت آ جائے ہمارے اندر بھی آ جائے اس کے لیے گھروں پر رہ کر بار بار اللہ کا بولنا اور سننا باہر جا کر بار بار اللہ کا بولنا اور سننا اور آخرت کے خوب تذکرے ہوں تاکہ آخرت نظروں کے سامنے آ جائے آخرت کے بنانے کے لیے تھوڑی دنیا بگڑ جائے تو آج دی دنیا کو بگڑ بگڑنے دے, دے اس کی کوئی حیثیت نہیں لیکن ہماری آخرت نہ بگڑے کیونکہ آخرت بگڑ گئی تو ہمیشہ کے لیے بگڑ گئی بہت بھاری نقصان ہو گیا آخرت سامنے ہو بار بار خوب اس کے تذکرے ہوں ایک مردبا چار پانچ ڈاکٹر ہم کو ملے ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ چار پانچ ڈاکٹروں کے سامنے ہم نے عذاب قبر کا ذکر کیا قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اس کا ذکر کیا تو ایک ڈاکٹر صاحب یوں بولے کہ تمہاری صاحب دل نہیں مانتا ہمارا دل نہیں مانتا میں نے کہا کیوں اس لیے کہ قبر میں عذاب دکھائی نہیں دیتا اور قبر میں اللہ کی رحمت برسے تو وہ بھی دکھائی نہیں دیتی ان کا ہاں اسی لیے قبرستان میں جا کو دیکھو تو نہ عذاب دکھائی دیتا نہ رحمت تو ہم کیسے مانیں ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب دکھائی تو ہم کو نہیں دیتا لیکن خبر دینے والے وہ ہیں اللہ کے پیارے نبی جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ان کی خبر ہمیشہ سچی رہی جو مرتا ہے اس کے سامنے آ جاتی بھلے کے اوپر رحمت کے فرشتے اور برے کے اوپر سزا دینے والے فرشتے ہمیں تو سچے کی بات ماننی ہے چاہے ہمیں دکھائی دے دے یا نہ دے دے پھر ہم نے ایک بات کہی دیکھو باتیں آپ لوگوں کو کام آئیں گی انشاء اس لیے کہ آپ لوگوں کی جماعتیں برازیل ارجنٹائن چلی وینیزویلا پیرو اور نہ معلوم ویسٹ انڈیز اور نہ معلوم کہاں کہاں جانی ہے اور وہاں ہر قسم کے کی الابلا تمہیں ملے گی تو یہ باتیں کام آئیں گی تمہیں کہ ہمارے پاس بھی ہر قسم کے کی الابلا آتی ہے تو اس کو کیسے سمجھانا حکمت سے سمجھانا ہی تو دعوت کا کام ہمارا حکمت سے ہو تو باہر گیف ہم نے ان ڈاکٹروں سے ایک بات کہی سمجھا ڈاکٹر صاحب जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना क्या मैंने कहा जब इंसान खाना खाता है तो वो खाना उसके पेट में जाकर क्या बनता है एक तो बनता है शुगर शकर जिसे कार्बोहाइड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं और दूसरा बनता है उसके अंदर چونا جسے لوگ کیلشیم کہتے ہیں. تیسرا بنتا ہے اس کے اندر نمک سالٹ کہتے ہیں سالٹ جس کو ڈاکٹری زبان میں پوٹیشیم اور سوڈیم کہتے ہیں. اور چوتھا بنتا ہے لوہا آئرن جس کو ڈاکٹری زبان میں من رل کہتے ہیں. چار باتیں میں نے کہا ذہن میں رکھ لو ڈاکٹر صاحب शकर नमक चूना और लोहा और चार बताता हूं है अब बनती तो बहुत सी चीजें हैं उसके अंदर प्रोटीन भी बनता है फैट भी बनता है ऑक्सीडेट भी बनता है विटामिन ए और विटामिन बी विटामिन सी विटामिन टी और उसके अंदर कैलोरीज भी बनती है वॉटर भी बनता मैं सारी बहस को छोड़ देता हूं मैं डॉक्टर ही पढ़ने और पढ़ाने नहीं बैठा مجھے تو تمہیں سمجھانا ہے تمہیں سمجھانا ہے نمک شکر چونا اور لوہا یہ بنتا ہے نہیں پیڑ انسان کے بدن میں کیا بنتا ہے یہ زیادہ ہو گیا تو بیماری کم ہو گیا تو بھی بیماری نارمل رہا تو تندرستی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ان کا ٹھیک ہے نے کہا دیکھیے ڈاکٹر صاحب ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اب کسی ایک کے بدن سے ایک تولا چونا ایک تولا شکر ایک تولا نمک اور ایک سیا لوہے کا نکال کے بتا دو اور اس کا ہم انتظار کریں گے نہیں کہ تم خون نکالو اور اندر کچھ چیزیں मिलाओ اور پھر बनाओ اس کے انتظار دیں نقد جلدی نکال کے بتاؤ اور وہ ڈاکٹر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے پریشان ہو گئے مجھ سے کہیں کہ مل سب یہ تو ہم نہیں دکھا سکتے کہ تم مت دکھاؤ لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ انسان کے بدن میں جا کر یہ بنتا ہے ہم کو دکھائی نہیں دیتا پھر بھی ہم مانتے ہیں کیوں? کہ تم اس لائن کے ماہر ہو اسی طرح روحانیت کے لائن کے ماہر سارے نبی اور نبیوں کے سردار ہیں وہ جو کہیں گے ہم مانیں گے تو بیڑا پار اور نہیں مانیں گے تو بیڑا ہاں تم ڈاکٹر لوگ کہتے ہو کہ چاول کے اندر شوگر ہے ہم مانتے ہیں حالانکہ چاول کھاؤ تو منہ میٹھا نہیں ہوتا پھر بھی ہم مانتے ہیں یہ شکر ہے اور تم کہتے سیکرین کے اندر شکر نہیں اسے بھی ہم مانتے حالانکہ سیکرین ڈالنے سے منہ میٹھا ہوتا ہے اور تم کہتے شکر نہیں ہم تو तो ادھر کی بھی مانی ادھر کی بھی مانی تو پیارے نبی کی ہمیں ماننی اور ساری دنیا سے منوانی ہے اگلی شروع تو میں نے کہا اس سے معلوم ہوا کہ شکر دو طرح کی ہے ایک وہ جو انسان کے اندر بنتی ہے ایک وہ جو انسان کے باہر بنتی ہے انسان کے باہر جو شکر بنتی ہے گوڈاؤن میں وہ تو دکھائی دیتی ہے اور انسان کے اندر جو شکر بنتی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی اسی طرح نمک چونا اور لوہا جو انسان کے اندر بنتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا اور جو انسان کے باہر بنتا ہے وہ دکھائی دیتا اسی طرح انگارا باغیچہ اور سانپ ایک وہ ہے جو مرنے سے پہلے ہوتا ہے وہ تو دکھائی دیتا ہے اور ایک وہ ہے جو مرنے کے بعد ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا اس کے اندر نبی کی بات پر اعتماد کر کے ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جس سے ہم جنت کے بغیر میں جائیں اور ہم ان کاموں سے بچیں گے جس کے ذریعے ہم جہنم کے انگاروں میں جائیں ڈاکٹروں نے کہا موری صاحب آج سے ہم عذاب قبر کے آئل ہو گئے تو میں نے کہا جب اتنی بڑی بات تمہیں معلوم ہوئی اور تم اپنی زندگی بھی بناؤ گے تو بھائی اب تم یہ کرو کہ اتوار کا دن آئے گا چھٹّی کا تو اس میں تم تمہارے ہاسپٹل کے سارے ڈاکٹروں کو جمع کر کے اور ہمارے فجر کے بیان میں لے آؤ وہ لے آئے تیس پینتیس ڈاکٹروں کو لے آئے اور فجر کا بیان سنا اور الحمدللہ کھڑے ہو ہو کر انہوں نے چیلے وغیرہ بھی لکھوا دیے اور ان ڈاکٹروں میں بہت سے اللہ کے دین کے دائی بن گئے اور ملکوں کی جماعت لے کر گئے اور ایک ڈاکٹر تیس سال ہچکو گئے اس لیے میرا محترم دوستو پیارے प्यारे نبی صلاح کی بات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے اور سمجھانا ہے قیامت کا منظر قبر کا منظر اللہ کی की اللہ کی بڑائی قیامت دین اللہ کے سامنے کی پیشی اس کے اتنے مذاکرے ہوں کہ پوری دنیا کے آدمیوں کے اندر آخرت کا فکر آ جائے آخرت کا فکر آئے گا تو پھر دنیا کی تھوڑا سا نقصان آدمی برداشت کرے گا اپنی آخرت کے بنانے کے واسطے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے اللہ نے جان اور مال خرید لی تو جہاں اللہ راضی ہوگا وہاں ہماری جان ہمارا مال لگے گا تو میرے محترم دوستوں مدد الہی ریوی طریقے پر دین کا کام کرنے والوں کو جو آئی تو ساری دنیا کے لوگوں کے اوپر ایک روک پڑ گیا ایک روک چھا گیا ان پر سمجھ گیا کہ بھائی ان لوگوں کی شیڑ خانی مت کرو ان کے ساتھ خدا کی مدد ہے بیت المقدس کا قصہ ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جرا اپنی جماعت کو لے کر گئے تو بیت المقدس کے جو رہنے والے اہل کتاب تھے یہود و نصارہ ان لوگوں نے دروازے سارے بند کر دی اور محفوظ ہو گئے بات چیت شروع ہوئی حضرت ابو عبیدہ سے انہوں نے یہ کہا کہ ہماری آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری نبی آئیں گے اور ان کے ماننے والوں میں ایک شخصیت ہے اس کے ہاتھوں یہ بیت المقدس فتح ہوگا وہ شخصیت ہم کو بتا دو اس کا نام ہماری کتابوں میں ہے اور اس کا چہرہ ہولیا اس کا فیس یہ ہماری کتابوں میں ہے بس وہ آدمی ہوگا تم چابی تمہارے حوالے کریں گے لڑائی بھڑائی نہیں کریں گے کیوں؟ کہ آسمانی کتاب جھوٹ نہیں بول سکتا توڑے تو انجیل میں ہے وہ آدمی دکھا دو ہمیں صحابہ سمجھ گئے کہ اس سے مراد جو ہے وہ حضرت عمر ہے حضرت عمر تھے مدینہ منورہ میں تو حضرت ابو عبیدہ نے یہ سوچا کہ اتنا معمولی کام بہتر مقدس کا فتح کرنا اس کے لئے حضرت عمر کو مدینے سے ہٹا کر یہاں بلایا جائے ہم ہی نمٹ لیں انہوں نے کہا کہ وہ آدمی دکھا دو تم کیا بھی دے دیں گے مگر لڑائی گئی ہے حضرت خالد کا چہرہ حضرت عمر سے ملتا جلتا تھا حضرت خالد کا چہرہ حضرت عمر جیسا تھا تو انہوں نے حضرت خالد کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا کہ بھئی دیکھو تمہاری کتابوں میں دیکھ لو وہ چہرہ یہ تو نہیں پانی تو انہوں نے دیکھا ملایا انہوں نے بالکل چہرہ تو ایسا ہی ہے چہرہ بالکل ایسا ہی ہے پھر کہا کہ پھر انہوں نے پوچھا گیا نام کیا اب نام تو عمر نہیں بتا سکتے ان کا نام ہے خالد ان کا نام اس... یہ نام ہماری کتابوں میں نہیں ہماری کتابوں میں دوسرا نام ہے چہرہ تو یہی ہے ایسا ہی نام ہے دوسرا حضرت خالد کو ہٹا دیا پھر تھوڑی دیر میں حضرت امر ابن آس ان کو لا کے کھڑا کر دیا امر اور عمر ذرا نام ملتا جلتا ہے ان کو لا کے کھڑا کر دیا یہ ہے کیا نام ہے ان کا ان کا نام ان کا عامر دیکھا کہ داموں میں نام دیکھنے میں وہ چہرہ بھول گئے وہ نام پر ہی دھیان رہا پانچ نام تو بولے یہی ہے لیکن پھر وہ چہرے کو دیکھا کتاب میں پھر چہرہ ان کا دیکھا تو نہ چہرہ ایسا نہیں نام تو ایسا اور چہرہ ہو ویسا اسے لاؤ سوائے حضرت عمر کے کوئی بنتا ہی پھر حضرت عمر پر خط لکھ دیا کہ آپ تشریف لاؤ تشریف لائے حضرت عمر مدینہ منورہ سے نکلے بیت المقدس کی طرف صرف ایک ساتھی تھا ان کا اور ایک حضرت عمر تھے اور باری باری سے اونٹ پر سوار ہوتے تھے بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے حضرت ابو عبیدہ صحابہ کی چھوٹی جماعت لے کر استقبال کو آئے اور حیدرت عمر سے یوں کہا کہ امیر المومنین آپ کا جو جبا ہے اس میں بہت سے پیبند لگے ہوئے ہیں تھیگڑے دو جانتیس یہ پیبند لگے ہوئے ہیں اور یہاں کے لوگ اس کو بہت آدمی کو زلیل سمجھتے ہیں جس کے پیبند لگے ہوں تو ہم ایک جبا لائے ہیں بغیر پیون کا اسے آپ لوگ پہن لو کیونکہ سارے لوگ انتظار میں ہیں کہ مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے تو بھائی ہم دیکھیں گے کیسا ہے تو سارے بڑے بڑے ان کے پادری لوگ اوپر کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں اور ان کے بڑے بڑے کرنل جرنیل یہ سب بیٹھے ہیں دیکھنے کے لیے تو بغیر پیون کا جبا پہن لو اور اونٹ کی سواری کو یہ لوگ زلیل سمجھتے ہیں اور ٹٹو کو عزت والا سمجھتے ہیں تم ہم ٹٹو لائے ہیں تمہارے لیے اب حضرت عمر ایسی باتوں کو کبھی مانتے نہیں لیکن بولنے والا آدمی بہت اونچا آدمی تھا حضرت ابو عبیدہ ابن نے قبول کر لیا بغیر پیون کا جبا پہن کر ٹٹو پر بیٹھ کر پھر چلے بیت المقدس کی طرف تھوڑی دور چلے تو وہیں پر ٹٹو روک دیا اور حضرت ابو عبیدہ کو واپس بلایا اور یوں کہا کہ بھائی لو تمہارا ٹٹو لاؤ میرا اونٹ اور لو تمہارا جبا بغیر پیون کا اور لاؤ میرا جبا پیون والا اور یوں فرمایا کہ جب میں ٹٹو پر بیٹھا اور ٹٹو جب اکڑ مکڑ کر چلا کیونکہ اونٹ جو چلتا ہے نا تو وہ تو توازوں کے ساتھ چلتا ہے یوں اور ٹٹو جب ادھر اکڑ مکڑ کے چلتا ہے تو حضرت عمر نے کہا جب میں ٹٹو پر بیٹھا تو میں نے اپنے دل کا حال بدلا ہوا پایا جو آدمی دل کا بنا ہوا ہوتا ہے تو ذرا کوئی چیز نامناسب آتی ہے تو اس پر اثر پڑتا ہے لہذا لو دوبارہ گٹو لاؤ میرا اونٹ اور لاؤ میرا پیمن والا کپڑا اس کے بعد حضرت عمر نے ایک مختصر تقریر کی جو ہم سب کے لیے قیامت تک نمونہ ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ انا کنہ اضل الناس ہم لوگ عرب سارے ذلیل لوگ تھے چوری ڈکیتی شراب ساری خرابیاں ہم میں تھی ہم عرب لوگ ذلیل لوگ تھے آ اللہ عبی اسلام ہم کو جو اللہ نے عزت دی جو اسلام کی وجہ سے دی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی جو پاکیزہ زندگی تھی اس کی وجہ سے اللہ نے ہم کو عزت دی اگر ہم لوگ عزت کو نبی کریم سرسم کے طریقے کو چھوڑ کر اگر دوسری چیزوں میں عزت کو تلاش کیا کھانوں میں کپڑوں میں سواریوں میں مکانات میں اس کے اندر اگر ہم نے عزت کو تلاش کیا کہ ہمارا کھانا بہت بڑھیا بن جائے ہائی کوالٹی اور ایسے ہمارا کپڑا ہماری شادیاں ہماری سواریاں ہمارا لباس اگر اس میں ہم لوگوں نے عزت کو تلاش کیا تو اللہ پاک ہم کو ذلیل کر دے گا یہ تقریر تھی پھر سنو اس تقریر کو یوں فرمایا کہ ہم عرب لوگ ذلیل تھے ہم کو اللہ نے عزت دی نبی پاک سرسم کے طریقے پر یعنی اسلام پر اگر ہم نبی پاک سسم کا اسلامی طریقہ چھوڑ کر اگر ہم کھانوں اور کپڑوں اور سواریوں کے اندر اور مکانات کے اندر عزت کو تلاش کریں گے تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا یہ تقریر فرمائی اور وہی سیدھے سادے طریقے پر اونٹ کے چلنے کی ترتیب یہ تھی کہ جتنی دیر حضرت عمر اونٹ پر بیٹھتے تھے تو ساتھی اونٹ کے لگام پکڑ کے چلتا تھا پھر اتنی دیر وہ ساتھی بیٹھتا تھا اونٹ پر تو حضرت عمر اس لگام کو لے کر چلتے تھے بیت المقدس کے قریب جب پہنچے تو وہاں پر ایک گڑھا تھا جس میں کیچڑ تھی تو حضرت عمر کے لگام پکڑ کر پیدل چلنے کی باری تھی اور ساتھ ہی ان کا اونٹ کے اوپر تھا حضرت عمر کے چمڑے کے موزے تھے وہ حضرت عمر نے نکال دیے اور کندھے پر رکھ دیے اور اس گڑے کے اندر اترے تو حضرت عمر کے پیر جو تھے وہ کیچڑ کے اندر سن گئے پھر گڑے سے نکلے تو حضرت عمر کے ایک ہاتھ سے لنگ، لنگاب لوگ تھے وہ خراب لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے سامنے بات کتنی اچھی آ جائے دیکھیں وہ زدی ہوتے ہیں بازے وہ زدی لوگ تھے انہوں نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ ہم لوگوں کی طاقت اگر زیادہ ہوئی پیسہ بھی ہمارے پاس زیادہ ہوا تو بھی ہم ان ایمان والوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے کیوں کہ ان کے ساتھ اللہ کی آسمانی مدد ہے تو آسمانی مدد کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا آسمانی مدد کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا بنی اسرائیل کمزور تھے لیکن ان پر جب آسمانی مدد آئی تو فیرون کارون حامان مقابلہ نہیں کر سکے اسی طرح سارے نبی اور ان کے ماننے والے تھوڑے تھے اور کمزور تھے ظاہر میں لیکن جب ان کے اوپر آسمانی مدد آئی تو ان کا مقابلہ کرنے والے طاقتور لوگ آسمانی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکے اسی طرح یہ صحابہ تعداد میں تو تھوڑے ہیں سامان بن کا تھوڑا ہے لیکن ان کے ساتھ آسمانی مدد ہے اگر ہم لوگ ان کے مقابلے پر آئے تو ہم آسمانی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے ہم تباہ ہو جائیں گے جیسے مدر میں آسمانی مدد آئی ہولین میں آئی عہد میں پھر بعد میں آئی درمیان میں اٹھ گئی بعد میں آئی تو ہم آسمانی مددوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس بنا پر ان خراب لوگوں نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ ان مسلمانوں کے اوپر سے آسمانی مدد کیسے روکی جائے آسمانی مدد ان مسلمانوں پر سے جب رک جائے گی تو پھر ہم لوگ اپنی طاقت کے ذریعے ان کو کچل سکتے ہیں آسمانی مدد کو روکنے کی ترکیب سوچو تو ان خراب لوگوں نے بیٹھ کر دو ترکیبیں سوچی اور آج تک ان دو ترکیبوں پر جو غلط اور خراب لوگ ہیں وہ چل رہے ہیں تاکہ آسمانی مدد ان کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر سے رکی رہے تو پھر کروڑوں کی مقدار بھی ان کی ہوگی تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ڈر تو آسمانی مددوں سے ہے انہیں اور وہ ترکیب بنا رکھی آسمانی مدد اس مسلمان سے رک جائے اس کے لئے انہوں نے دو ترکیبیں سوچی ایک تو یہ سوچا کہ ان کو مالیات کی لائن کی خرابیوں میں ڈال دو مالیات کی لائن کی خرابی تاکہ ان کا کھانا پینا وغیرہ سارا حرام کا ہو جائے اور دوسرے ان کو عورتوں کی لائن کی خرابی میں ڈال دو بس یہ دو کام انہوں نے سوچے مالیات کی لائن کی خرابی میں دو باتیں سوچیں ایک تو ان کی کمائی جو ہے وہ حرام کی بنی اور دوسرا یہ سوچا کہ خرچ کے اندر یہ فضول خرچی پر آ جائے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین یہ دو باتیں انہوں نے سوچی اور شیطان نے بھی یہی دو کام کیے ایک تو منع کی ہوئی غذا دھوکہ دے کر کھلا دی اور اس کے اندر استعمال کیا حضرت حوا کو حضرت حوا کو استعمال کیا اور وہ غذا منع کی ہوئی جب کھائی تو جنت کے اندر بدن کے جو کپڑے تھے وہ اتر گئے یہ شیطان کی شروع کی چال جتنے شیطان کی بات ماننے والے خراب لوگ ہیں انہوں نے یہ دو باتیں آج بھی پکڑ رکھی ہیں اور یہ اس وقت کی پکڑی ہوئی مالیات کے لائن کی خرابی میں جب مسلمان آیا تو مدد اللہ کی رک جائی اور عورتوں کی لائن کی خرابی میں جب مسلمان آیا تو مدد اللہ کی رک جائے گی عورتوں کی لائن کی خرابی میں سب سے پہلی چیز گانا ہے ایک صحابی کہتے ہیں الوینا رقیت گانا جو ہے یہ زنا کا منتر ہے منتر جنت منتر چھو منتر ترجمہ ہے انگریزی میں گانا جو ہے یہ زینا کا منتر ہے گانا سننے کے بعد پھر آگے دھیمے دھیمے چیز بڑھتی ہے یہ دو چیزیں ایک تو مالیات کی لائن کی ہرادی اور ایک عورتوں کی لائن کی ہرادی یہ ان مسلمانوں میں چالو کر دو تو مدد اللہ کی اٹھ جائے گی جب مدد اللہ کی اٹھ جائے گی اور اللہ کا غضب ان پر آ جائے گا تو اس کے بعد پھر خوب اگر ان کو مارا جائے پیٹا جائے جو کچھ بھی کیا جائے تو انہیں کوئی خطرہ نہیں خطرہ اللہ کے دشمنوں کو اس وقت ہے کہ جب ان کے ساتھ مدد اللہ کی ہو اس لیے میں آپ حضرات پہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا کام ہے اس میں کوشش ہے کہ نبی یہ پاک سرسروں کے طریقے پر یہ کام آتا رہے اسی کے اندر وار جماعتوں کا بنانا بھی ہے اسی کے اندر محلوں کا کام گھروں کے اندر اپنی عورتوں بچوں کا ذہن بنانا پھر اندرون ملک کے اندر جماعتوں کا بھیجنا نے ملک میں جماعتوں کا بھیجنا اور پھر بھی جماعتوں کا صحیح اصولوں کے ساتھ میں وہ جو پانچ چھ باتیں میں نے بتائیں شروع میں جس سے عمل جاندار بنتا ہے وہ یہ ہمارے پانچ چھ نمبر ہیں اس کے آدمی مشق کریں اور عمل جاندار بنیں اور عمل محفوظ رہے تو پھر جہاں ہم پر کوئی پریشانی آئے گی تو ہم کے راستے مسئلے کو حل کریں گے ہمارا مسئلہ عمل کے راستے حل ہوگا جبکہ عمل ہمارے جاندار بن جائیں ایمان کی وجہ سے اخلاص کی وجہ سے اور نبی کریم سر کے ترقی کی وجہ سے اور اللہ کا دھیان اس کے اندر جمے اور ہم شوق اور رغبت کے ساتھ اس عمل کو کریں تو وہ عمل جاندار بنے گا اور مشکل بالکل نہیں اللہ کا شکر ہے کہ زمانے کے اندر بھی ہمارے ساتھی جب اس کی فکر میں لگے تو دھیمے دھیمے ان کے عمل بننے شروع ہوئے اور جب ان کے مسائل اٹکے تو انہوں نے اس عمل کے ذریعے اس کا حل کیا عمل کے ذریعے حل کیا پورے قرآن میں حدیث میں سیرت میں جہاں کوئی معاملہ اٹکا تو امال کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے لیکن پہلے وہ امال والی فضا بنے ہماری میں سچ کہتا ہوں اچھا اب ان خراب لوگوں نے کیا چال چڑی کہ یہ صحابہ اور یہ بھلے لوگ یہ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے اور پانچ مرتبہ نماز کے لیے جاتے تھے دوسری جگہ تو پانچ مرتبہ جانا اور پانچ مرتبہ آنا ایک جگہ سے دس مرتبہ گزرتے تھے تو ان خراب لوگوں نے کیا کیا کہ راستے میں ان کے خوبصورت قسم کی لڑکیاں کھڑی کر دی جوان لڑکیاں اور خوب مال ڈال دیا اور اس کے اوپر کوئی پہرے دار مقرر نہیں رکھا اور چال یہ تھی ان خراب لوگوں کی کہ اگر یہ لوگ یہاں سے گزرے اور لڑکیوں سے کہہ دیا کہ ان کو گھروں سے نکلے ہوئے کئی مہینے ہو چکے ہیں تو اگر یہ کسی لڑکی پر ہاتھ ڈالیں تو فوراً وہ لڑکی سینا کرا دے اور اگر یہ اس مال کو اٹھاویں تو اٹھا نہیں دیں کیونکہ حرام کا مال جب ان کے پیٹوں میں جائے گا تو اس کے بعد اگر یہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے بھی دعا مانگیں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی اور جب یہ لڑکیوں کے ساتھ زناکاری کے اندر مبتلا ہو جائیں گے تو اللہ کی مدد آسمان کی طرف چلی جائے گی اور مدد تو کیا آتی اللہ کی طرف سے غصہ آئے گا اللہ کی طرف سے غصہ آئے گا اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے غصہ کب آتا ہے ولاک رجو مندی آ رہی ہم بت پرموریا اللہ سی وہ سدو <اللَّه> بدر کے اندر جو اللہ کا غصہ اترا ہے بے ایمانوں پر جو اللہ کی طرف سے غضب آیا ہے بے ایمانوں پر اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو تم ان جیسے مت بننا کہ بولو اپنے گھروں سے نکلے مکہ مکرمہ سے اور اکڑ مکڑ کے ساتھ نکلے تو اکڑ مکڑ اگر ہوتی ہے تو پھر اللہ کا غضب آتا ہے اور ریا اور نمود کا جذبہ ہو تو اللہ کی پکڑ آتی ہے اور آدمی دین کے کام رکاوٹ بنے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ تین چیزوں سے میری پکڑ آتی ہے ان تین چیزوں سے میری مدد آتی ہے اور چار چیزوں سے مدد آئی ہوئی اوپر چلی جاتی ہے اور ایک چیزوں تو مدد آسمان پر رک جاتی ہے یہ پوری تفصیل میں بتا چکا خدا کا غضب اترتا ہے تین چیزوں سے ایک تو اکڑ مکڑ اور دوسرے نمائش اور تیسرے دین کے کام رکاوٹ بننا یہ تین باتیں قرآن بتائی مدر کے بارے میں ہی بتائی ولاکترم ورناسی وان سبھی للہ تو یہ ان خراب لوگوں نے چال چلی لڑکیاں کھڑی کر دی اور مال ڈال دیا اچھا اب صحابہ نکلے وہاں سے نماز کو تو جو ان کے ذمہ دار تھے امیر انہوں نے یہ ساری چال دیکھی تو وہ تو سمجھے وہ دور ایسا تھا نا کہ مدد آتی کیسے اور مدد رکتی کیسے فوراً تاڑ گئے خراب لوگوں کی چال کو تاڑ گئے اور فورن ساتھیوں کو رو, روک دیا اور چھوٹی سی تقریر کی اور یوں کہا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو دائیں بائیں مت دیکھنا نظریں نیچی رکھنا زبان سے اللہ کا ذکر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مت چھوڑنا اور اپنے ذمہ دار کی بات کو ماننا یہ تھوڑی نصیحت کر دی اور وہاں سے یہ لوگ گزرے نہ لڑکیوں کو دیکھا نہ مال کو دیکھا اور نماز کو پہنچ گئے تین دن تک تیس مرتبہ جانا اور آنا ہوا لیکن نہ تو لڑکیاں دیکھی نہ مال دیکھا اب وہ لوگ جو تھے نا خراب لوگ وہ سمجھ گئے کہ بھائی ان کے اوپر تو خدا کی مدد اترنی طے ہے یہ لوگ مدد کے رکوانے والا کوئی کام نہیں کر رہے نہ لڑکیوں پر ہاتھ ڈالا نہ مال پر ہاتھ ڈالا لہذا لہٰذا ان سے کوئی لڑائی جھگڑا ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خدا کی مدد کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکا ہم بھی نہیں کر سکیں گے میرے محترم دوستو اس زمانے میں خراب لوگ اپنی لڑکیوں کو مسلمانوں کے اندر ڈالتے تھے مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے لیکن آج کا جو دور ہے اس کے اندر جو خراب لوگ ہیں وہ بڑے چالاک ہیں اب وہ لوگ اپنی لڑکیوں کو مسلمانوں کے اندر نہیں ڈالتے بلکہ مسلمانوں کی لڑکیوں کو انہوں نے ایسا بنا دیا کہ خود مسلمانوں کی لڑکیاں ہی مسلمانوں کے لڑکوں کو خراب کرتی رہیں اب انہیں اپنی لڑکیاں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اب تو خود مسلمان لڑکیوں کی زندگی ایسی بنا ڈالی کہ جس میں خود مسلمان لڑکے خراب ہوتے جائیں یہ بہت رونے کی بات ہے بہت درد کی بات ہے میرے محترم دوستو ان لوگوں نے سلح کر دی اور سال کا جزیہ کی رقم مقرر کر دی اور اس کو وہ لوگ جم کے پادریوں نے کہا کہ ان سے سلح کر لو یہ لوگ بھلے لوگ ہیں یہ ہمارے گرجا نہیں توڑیں گے اور یہ ہمارے پادریوں کو نہیں ماریں گے اور یہ ہماری عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے اور یہ ہمارا مال نہیں لوٹیں گے اور یہ وعدہ خلاف ہی نہیں کریں گے اور ہم امن اور امان سے محفوظ ان کے یہاں رہیں گے اور سال کا جو جزیہ کی رقم ہے وہ ان کو دیتے رہو اور یہی وجہ ہوتی ہے صلح کرنے کی جزیہ کے ساتھ کہ رسول کریم سرسم کی پاکیزہ زندگی عملی طور پر خراب لوگوں کے سامنے آئے اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جماعت اللہ کے راستے میں بھیجتے تھے مدینہ منورہ سے تو ان کو تین باتیں کہتے تھے پہلی بات تو یہ کہتے تھے کہ مسلسل تین دن تک ان کو دعوت دو جو ان سے قبیلے میں جاؤ دعوت کس بات کی جو پاکیزہ زندگی ہمارے مجمع میں ہے ہم اس پاکیزہ زندگی کی تمہیں دعوت دیتے ہیں جس سے دنیا میں امن و امان آئے گا اللہ سے تعلق پیدا ہوگا اور مرنے کے بعد والی زندگی بنے گی یہ کہتے تھے تین دن دعوت اگر وہ دعوت کو قبول کر لیں تو پھر ان کی جماعت بنا کر مدینہ منورہ بھیج دو اور تم آگے دوسرے قبیلوں میں چلے جاؤ وہ جماعت مدینہ منورہ میں جب آتی تھی تو مدینے والے اس جماعت کی تربیت کرتے تھے اپنا کھلاتے اپنا پلاتے انہیں ٹھہراتے اور ان کو دین سکھاتے اور جب وہ دین سیکھ چوٹتے کبھی سات دن میں کبھی پندرہ دن میں تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا امتحان لیتے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر ایک آدمی کو امیر بنا دیتے ذمہ دار اور یہ فرماتے تھے کہ جاؤ تم اپنے قبیلے میں اور مسجد بنا لو اور وہاں پر یہ سارے اعمال چالو کرو اور بازار کے اندر جیسا تو نے یہاں دیکھا ویسا وہاں بازار میں بھی عمل چالو کرو تو تین بات رسول اکرم سر سے فرماتے تھے ایک تو تین دن تک دعوت کا دینا وہ عملی زندگی تھی اگر وہ دعوت کو قبول نہ کرے اور وہ کلمہ نہ پڑھیں اور اللہ کی طاقت کو وہ تسلیم نہ کریں تو دوسری بات ان سے پھر بھی لڑائی نہیں کر دی ان سے صلح کر دو اس بات پر کہ وہ سالانہ جزیہ ادا کریں مدینہ منورہ میں اور ہمارے کلمہ پڑھنے والے ان کے پاس جا کر بسیں اور ان کو عملی طور پر بتا کہ ہماری ہمارا کلچر کیسا ہے اور ہماری لین دین کیسی اور ہمارا اخلاقی معیار کتنا اونچا یہ سارا ان کو بتا دیں تو یہ عملی طور پر دعوت بنے ہیں. اور ان سے کہہ دو کہ اب دنیا کے اندر سربلند رہنے کا تمہیں حق نہیں دنیا کے اندر سر بلندی کا حق تو ان کو ہے جنہوں نے اللہ کی طاقت کو تسلیم کیا اور جنہوں نے اللہ کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا تو انہیں دنیا میں سر بلند رہنے کا حق نہیں وہ نیچا سر کر کے دنیا میں رہیں یہ دوسری بات پھر بھی لڑائی نہیں لیکن اگر وہ دعوت کو قبول کر کے کلمہ بھی نہ پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سلح بھی نہ کریں تو اس کا معنی یہ ہو گئے کہ وہ لڑنے مرنے کو تیار ہیں تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجبوری کا درجہ ہے اس کے بعد پھر جا کے صحابہ پھر آپریشن کا کام کرتے تھے نے پھوڑوں کے اوپر جب بدن میں پھوڑا ہو جائے تو ایک دم سے آپریشن نہیں ہوتا بلکہ اندر سے دی جاتی ہے اینٹی بایوٹک تاکہ اندر کا خراب مادہ سوکھ جائے اور باہر سے دیا جاتا ہے اوئنٹمنٹ اندر کی اینٹی بایوٹک اور باہر کا اوئٹمنٹ تو اس سے جتنے پھوڑے ٹھیک ہو گئے تو پھر آپریشن نہیں لیکن اندر کی اینٹی بایوٹک دی باہر کا اوئٹمنٹ لگایا اور پھر بھی کچھ پھوڑے زہریلے رہ گئے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتے بلکہ وہ اور پھول رہے ہیں زہریلے پھوڑے پھول رہے جیسے فرعون قارون حامن کے زہریلے پھوڑے پھولے اور جیسے مکے کے بے ایمانوں میں زہریلے پھوڑے وہ بھی پھولے اور جیسے کیسر اور کسرا زہریلے پھوڑے یہ بھی پھولے اور آخر میں دجال جو زہریلا پھوڑا وہ بھی پھولے گا اور یاجوج ماجود زہریلے پھوڑے وہ بھی پھولیں گے یہ زہریلے پھوڑے جو پھولتے ہیں تو پھر ان کا آپریشن پھر ان کا آپریشن شروع میں نہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اینٹی بایوٹک کے طور پر دعوت دے دی دعوت کے ذریعے اندر ایمان کی طاقت بنے گی دعوت کے ذریعے اندر ایمان کی طاقت بنے گی لیکن اگر وہ دعوت کو قبول نہ کرے اور اندر ایمان کی طاقت نہ بننے دیں اور ساتھ میں پھر اوئنٹمنٹ اخلاق کا اخلاق کا اوائنٹمنٹ اور دعوت کی اینٹی بایوٹک یہ دو چیزیں رسور پاک سرسب نے صحابہ کو دی اور ہم لوگوں کو بھی دی میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج اگر ہم لوگ دعوت اینٹی بایوٹک لے کر پوری دنیا میں پھرتے رہے دعوت کے اینٹی اور اخلاق کا مرہم اخلاق کا مرہم تو میں سچ کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ آج بہت سے خراب لوگ وہ اچھے بن جائیں گے کیونکہ سب پریشان ہیں اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے کاروبار تمہارے گھر یہ خود ذریعہ بنے لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کا اگر ہم دعوت کے کام کو اپنا کام بنا لیں گے اگر ہم دعوت کے کام کو اپنا کام بنا لیں گے میرے محترم دوستو تو میں سچ کہتا ہوں کہ تمہارا فٹ بال کا کھیل جو ہے نا یہ فٹ بال کا کھیل لوگوں کو اللہ کی طرف کھینچے گا ٹیلیفون کے महक کا ڈی جی ڈائریکٹر جنرل وہ فٹ بال کی لائن کا کھلاڑی بھی تھا بڑا چیمپئن وہ لگ گیا دبلیور میں اب اس کے اندر آ گیا نبیوں والا غم اس نے چاہا کہ وہ نوکری چھوڑ دے بڑوں نے کہا نہیں نوکری مت چھوڑو بلکہ اس نوکری کو ذریعہ بناؤ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا اس نے نہیں چھوڑی ٹیلی فون کی لائن کی میٹنگ کسی ملک میں ہوئی پوری دنیا کے ٹیلی فون کے ماہرین وہاں جمع ہونے والے چار دن کا پروگرام اب یہ چونکہ دعوت میں لگا ہوا تو اس نے پہلے سے وہاں پر خبریں دے دی پرانوں کو خبریں دے دی کہ فلاں وقت میں پرانوں میں بات کروں گا جو علماء تھے ان سے فلاں وقت میں ملنے جاؤں گا پورا پروگرام خالی وقت کا بنا دیا میٹنگ کا وقت چھوڑ کر تو جب ہم دعوت کے کام کو کام بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کاروبار اور گھر یہ بھی دعوت بنے گا ہمارا اور اس سے جو بچ بچے گا وہ بھی دعوت بنے گا اور زندگی پوری دعوت والی بنے گی اور ایک ایک کے ہاتھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ دائی بنیں گے اور پھر ان سب کے برابر قیامت کے دن ثواب ملے گا اب یہ ڈی جی جا رہے تھے اپنے قیام گاہ پر ایئرپورٹ سے اتر کر راستے میں فٹ بال کا کھیل ہو رہا تھا اور بڑا بھاری مجموعہ دیکھ رہا تھا فٹ بال کا کھیل اور اندر نوجوان کھیل رہے تھے تیس تیس چالیس چالیس سال کے زور کے ساتھ کھیل رہے تھے اب یہ بھی تھا تو کھلاڑی اور ٹیلی ویژن پر اس کا تصویر ریڈیو میں اس کا نام اخباروں میں اس کا نام بہت بڑا چیمپئن لیکن اب تبلیغ میں لگا تو چہرے کے اوپر بھی اس کے دین یہ پینچے بھی چوڑے کرتا بھی چوڑا اس کے ساتھ تو فٹ بال ہی کھیلا جاتا فٹ بال پھنس جائے گا لیکن اب اس کو اندر درد اٹھا کہ ان لوگوں تک اللہ کی بات پہنچ جائے تو اس نے اپنے پینچوں کے اوپر ربڑ لگا دی اور اپنا جو کرتا تھا اسے کس دیا اور اس کے بعد یہ بوڑھا اندر گھس پڑا اب جو اس نے کھیلنا شروع کیا تو سارے نوجوان دنگ رہ گئے کہ یہ بڈھا ہم جوانوں سے زیادہ اچھا کھیل رہا ہے اس کو تو بتانا تھا ایک ان کو تو کھیلنا مقصود نہیں تھا مقصود تو ان کو اللہ سے جوڑنا یہ ہمارے دنوں کا درد ہو یہ ہے وہ نبیوں والا غم یہ ہے نبیوں والا فکر کہ ہر وقت آدمی سوچتا رہے وہ سارے کے سارے پوچھنے لگے کہ آپ کون ہو تو اس نے اپنا نام بے تک بتایا اب وہ نام سن چکے تھے ریڈیو میں ٹیلی ریڈی ویژن میں دیکھ چکے تھے تو سارے نوجوان پیچھے پڑ گئے کہ آج ہم آپ ہمارے استاد بن جاؤ تو زندگی بھر ہمارے لیے فخر رہے گا اب اس نے کیا کہا بیس منٹ میری بات سن لو بیس منٹ کھیل روک کر اور بال پر بیٹھ گئی ہے اور وہ سارے لڑکے چاروں طرف جمع ہو گئے اب وہ لڑکے جو ہیں نا مختلف خیال کے ان میں سے بہت سے تین خداوں کے ماننے والے بھی تھے چھپن کروڑ خداؤں کے ماننے والے بھی تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے چکے طریقے پر بھی ماننے والے تھے اور اس کے اندر بناوٹی نبی کے ماننے والے بھی تھے اور اس کے اندر مسجد کے اندر بورڈ لگانے والے کہ ہماری مسجد کے اندر تقریر نہیں کرنے دیں گے تبلیغ والوں کو ایسے بھی تھے وہ سب کے سب تھے کھیل میں تو سبھی ہوتے ہیں اور اس میں ایک اللہ کے ماننے والے بھی تھے اب یہ سب سامنے بیٹھ گئے چونکہ آدمی دعوت کے کام میں لگتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے اس کے اندر ایک درد ہوتا ہے راتوں کو اٹھ کر وہ اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ یہ ساری تیری مہلوک جو ہے یہ جہنم کے اندر جائے گی اللہ تو دعوت کے کام کو دنیا کے اندر چلا دے اے اللہ دنیا کے اندر بھی لوگ بچارے پریشان ہیں کسی کی جان محفوظ نہیں کسی کا مال محفوظ نہیں کسی کے آبرو محفوظ نہیں پبلک بھی پریشان ہے پبلک کے جو چلانے والے عہدے دار ہیں یہ بھی پریشان ہیں غیر ترقی یافتہ ملکوں والے ترقی یافتہ ملکوں والے یہ سارے کے سارے اللہ پریشان ہیں اور سب کی پریشانی کا سبب یہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو پاکیزہ زندگی لائے تھے وہ پاکیزہ زندگی انسانوں میں سے چلی گئی تو پوری دنیا کے انسان پریشان ہیں اے اللہ اس پاکیزہ زندگی کو تو دنیا کے اندر چالو کر اور ہم اپنا ہاتھ پیر مارتے ہیں تو ایک طرف دنوں کو ہاتھ پیر مارنا اور ایک طرف راتوں کو اللہ کے سامنے گر گل گرانا اور رونا اور مانگنا ان ڈے ٹرائز اینڈ ان نائٹ کرائز ان ڈے ٹرائز بلزین جہدینہ ان نائٹ ان نائٹ دا کرائی یادی اے ہے مے دا ٹرائی یا ایوہل مدصر قوم فن سر وہ کملی کے اندر لپٹنے والے نبی اٹھ جائیے لوگوں کو سمجھائیے یہ ہے ان ڈے ٹرائی دعوت کی لائن اور ان نائٹ کرائی دعا کی لائن رات کو رونا لیکن یہ کب ہوگا جب دلوں کے اندر انسانیت کا غم آئے ہمارے دلوں میں انسانیت کا غم آئے ہم ہمارے افریقن بھائیوں کو بھی ان کا بھی غم ہمارے دلوں میں ہو اور ہمارے جو رو... یورپین ہیں گورے ان کا بھی درد ہمارے دلوں کے اندر ہو اور ہمارے دلوں میں ایشینوں کا بھی درد ہو ماد بھیجیں اور مقام کے اوپر بھی ہم کام کریں تو پھر نتیجہ تو نکالنے والا اللہ ہے اور بڑا طاقت والا اللہ ہے وہ جب فیصلہ کر دے گا تو قومی قومی اور ملک کے ملک اللہ کی طرح متوجہ ہو جائیں گے اس کے لیے مجاہدہ کرنا بیس منٹ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ حکمت کے ساتھ مضمون ان کے ذہن میں ڈال دیا بہت متاثر ہوئے اور پھر یوں کہا کہ بیس منٹ میرے پاس باقی ہیں وہ میں تمہارے کھیل لوں گا اور رات کو سن سیٹ کے بعد اتنے بجے فلاں جگہ پر میرا لیکچر ہوگا اور اس کے اندر میں بتاؤں گا کہ انسان کا کلچر کیسا ہونا چاہیے تو تم وہاں پر آنا اور میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ ہماری جماعتیں پریکٹیکل طریقے پر کلچر بھی بتاتی ہیں لیکن اس کے لیے دھیمے دھیمے دھیمے دھیمے, دھیمے زندگی آئے گی ایک دم سے نہیں का گی رات کا وعدہ لے لیا اور پھر اس کے بعد کھیلنا شروع کیا بیس منٹ کھیل کے اور یہ اپنے بیٹھ کے اور چل دیا اب وہ سارا एक جو تھا نا وہ بھی ایک دوسرے کو پوچھتا کیا کیا, کیا کیا تو انہیں بھی معلوم ہوگا فلاں جگہ سن سیٹ کے بعد فلاں جگہ سن سیٹ کے بعد اب وہ جو سن سیٹ ہوا تو مل گیا اور وہاں پر اسے خوب بات کرنے کا موقع ملا تو اس لیے میرا محترم دوستو یہ انسانیت کا غم نبیوں والا درد نبیوں والا فکر یہ راتوں کو بھی چین کر دے گا ہمیں اور دنوں کو بھی قرار رکھے گا ہمیں حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک سمجھاتے رہے مانا صرف اسی آدمیوں نے بارہ سال میں ایک نے مانا پھر بھی اپنا کام کرتے رہے ہمیں نہیں دیکھنا کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نبوی طریقے پر کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اس کو برابر ہم اپنے آپ کو دیکھتے رہے اور ہم کام کرتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے نبیوں والی بے چینی اور بے قراری ہمارے اندر آ جائے جو ہندو علیہ السلام کے اندر تھی جو اور نبیوں میں تھی رب بھی اند کو میل دعی اللہ فرارا یہ رات کی دعا ہے حضرت نو علیہ السلام کی بے چینی والی دعا ذرا غور سے سننا اے میرے پروردگار میں نے میری قوم کو تیری طرف بلایا رات کو بھی بلایا دن کو بھی بلایا لیکن اے اللہ جب میں ان کو بلاتا ہوں تو بن جاتے ہیں اللہ میں کیا کروں اے اللہ میں کیا کروں یہ سارے جہنم میں جائیں گے قال کال رب بھی اندو میلا را فلم دو آئی اللہ فرارا ہوں جسانی مارا میرے پروردگار جب میں ان کو تیری طرح بلاتا ہوں تو یہ لوگ میری بات کو سننا نہیں چاہتے اپنی کان کے اندر انگلیاں ڈال دیتے ہیں اور یہ میرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے اور اپنا چہرہ دکھانا نہیں چاہتے چہروں کے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے ہیں اے اللہ میں کیا کروں یہ بے چینی دیکھو یہ دعا مانگ رہے ہیں یہ دعا میں کہہ رہے ہیں اللہ سے کہہ رہے ہیں ہرکہ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن بے چین ہو کر اللہ سے کہہ رہے ہیں کلاں ڈاؤ تو ہوں لکھا پھر اللہ جالوسوم بستر سو سیا بہم بسر برس بارہ داؤ تم جہارا سمی آلن تلوم بسر تلوم اسرارا جب انہوں نے کان بھی چھپا دیے چہرے بھی چھپا دیے تو پھر میں نے زور زور سے دعوت دینی شروع کر دی تاکہ کوئی بات ان کے کاموں پر پہنچ جائے اور مجموعوں کے اندر بھی سمجھانا شروع کیا اور گھروں پر جا کر چپ کے, کے بھی سمجھانا شروع کیا یہ ہے وہ بے چینی اور بے قراری نبیوں والی جو کام کرتے کرتے اللہ ہم کو اور تم کو دے دے تو پھر ہمارے تمہارے اندر صلاحیت کم ہو یا زیادہ علم کم ہو یا زیادہ مال کم ہو زیادہ اللہ پاک اس بے قراری کی قدر کر کے پھر امید ہے کہ وہ کام لے لے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے گھر گھر جا کے سمجھاتے تھے در در جا کے سمجھاتے تھے صبح کے وقت سے ایک ایک کو سمجھاتے تھے اور دوپہر کا وقت ہو جاتا تھا یہاں تک کہ سننے والے سارے چلے جاتے تھے اور آپ اکیلے رہ جاتے تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عل تشریف لاتی تھی اور تشریف لا کر ایک پیالے کے اندر پانی دوسرے ہاتھ میں رومال وہ رومال کو پانی میں ڈال کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو صاف کرتی تھی کیوں کہ آپ جب دعوت دینے کے لیے لوگوں کو جاتے تھے تو لوگ بجائے دعوت کو قبول کرنے کے کوئی آ کر رسول کریم سرسوں کے چہرے پر تھوکتا تھا تو کوئی آتا تھا پیچھے سے دھول ڈالتا تھا تو کوئی آتا تھا کہ آپ اونٹنی پر بیٹھ کر دعوت دے رہے ہیں تو وہ ظالم اس اونٹنی کو ایک کوچا مارتا تھا تو وہ اونٹنی ایک سے بدک جاتی تھی تو آپ اوپر سے زمین پر گر پڑتے تھے اور آپ کے کپڑے غبار آلو دھو جاتے تھے آپ کپڑوں کو جھاڑ کر پھر دوسرے قبیلے کے پاس جاتے تھے اس طرح آپ محنت فرماتے تھے اور جب سارے کے سارے چلے جاتے تھے تو حضرت زینب آ کر آپ کے چہرے کو صاف کرتی تھی رومال پانی میں ڈال کر اور حضرت زینب رویا کرتی تھی یہ ایک بے چینی اور بے قرار حالات چاہے کتنے اُلٹ پلٹ ہو جائیں لیکن دعوت کے کام کرنے والے اس موقع پر کیا کرنا اس کی مشق کریں اور اس کی فکریں کریں اور کام کرتے رہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے جب آپ پردہ فرما گئے تو چاروں طرف فطرے کھڑے ہو گئے ہر طرف سے فطرے کھڑے ہو گئے ایک طرف کیسرے روم دو لاکھ کا مجمع لے کر مدینہ منورہ کو تحس نہس کرنے کے لیے نکل آیا کہ مدینہ کو ختم کروں ان کلمے والوں کو ختم کروں رسول پاک سرسم کے زمانے میں تو کئی روم ڈرا ہوا تھا اسی لیے تبوک ات میں آیا نہیں وہ جانتا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کی آسمانی مدد ہے کیوں جب دیکھ چکا تھا غزب مکتا کے اندر مدد الہی کو تبو میں نہیں آیا اور انتظار تھا کہ یہ پیارے نبی جب اس دنیا سے پردہ کر لیں تو پھر میں جاؤں گا چراج آپ جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو جو خراب لوگ تھے دبے ہوئے وہ لوگ یہ سمجھے کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ قبر میں دفر ہو گئی اور اب یہ کلمے والے بغیر مدد کے رہ گئے تو چاروں طرف سے جو بڑی بڑی بھاری طاقتیں تھیں انہوں نے سر اٹھایا اور اس میں کئی روم تو خود نکلا اور نکل کر مدینہ منورہ پہنچ گئے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا کئی روم ایک فتنا تو یہ دوسرا فتنہ یہ ہوا کہ مسلمہ کذاب جو تھا اس نے جھوٹی نبوت کا دعوی کر لیا اس نے دیکھا کہ لوگ نبوت سے متاثر ہیں تو اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لیا تو اس کے ساتھ ہی بہت بھاری مجموع ہو گیا تیسرا فتنہ یہ کھڑا ہوا کہ یہ عربی قبیلے جو تھے انہوں نے جو فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا تھا اس فتح مکہ کے موقع پر جو کلمہ پڑھا تھا وہ اس لیے پڑھا تھا کہ جب مکے والوں نے کلمہ پڑھ لیا تو چلو ہم بھی پڑھ لیں ورنہ اگر کلمہ نہ پڑھا تو پھر ہم قتل کر دیے جاویں گے تو جان بچانے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا بغیر مجاہدے کے ان کو ایمان مل گیا اب انہوں نے حضور اکرم ساسم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب ان کو خبر ملی کہ ساری بڑی بڑی طاقتیں اب کلے والوں کو ختم کرنے کے لیے پل پڑی ہیں تو عربی قبیلوں نے یہ سوچا کہ اب ہم کو بھی سب یہ بڑی طاقتیں ختم کر دیں گی ان کے وہ بھاری طاقت ہے لشکر ہے تو ان سارے عربی قبیلوں نے بہت سونے سب نے تو نہیں بہت سونے اعلان کر دیا کہ ہم نے کلمہ چھوڑ دیا اور ہم مرتد ہو گئے تو ایک طرف تو عربی قبیلہ مرتد ایک طرف جھوٹی نبوت کا دعویٰ اور ایک طرف لاکھوں کا مجمعے کے کیسے روم نکل پڑا یہ سارے حالات آ گئے مدینہ منظر ہوتا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دین کے کام کرنے والوں پر حالات کا اتار چڑھاؤ آتا ہے اس اتار چڑھاؤ میں یہ دیکھنا کہ اللہ نے کیا بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر کیا بتا گئے اور صحابہ نے اس موقع پر کیا کیا بس وہ ہم کریں تو اللہ سے پھر مدد کی امید رکھیں مدد اجاحے کا مقابلہ ساری دنیا نہیں کر سکی اب ایسے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے اور جب حضور اکرم سر سرم کا آخری وقت تھا اس دنیا کا تو تھوڑی سی طبیعت تھوڑی سنبھل گئی آپ کی سنبھل گئی تو حضرت صدیق اکبر جو تھے اجازت لے کر گھر تشریف لے گئے دوسری جو مہات المومنین تھیں وہ بھی اپنے اپنے حضروں میں تشریف لے گئیں حضرت عائشہ ایمار داری کے لیے رسول پاک سرسرم کے پاس موجود تھیں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ وسلم کی دنیا کی آخری رات تھی اور سکرات کا وقت تھا اور میں تیمت داری کر رہی تھی اور میرے گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا اور میں اندھیرے کے اندر تیمت داری کر رہی تھی روشنی کرنے کے لیے میں نے اپنی پڑوسن سے تیل مانگا تب جا کے روشنی ہو اور اسی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خبر پہنچی تو وہ وہاں سے بے چین ہو کر چلے مجمع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے سامنے جمع ہو گیا حضرت عمر بڑے بے چین بے قرار اور حضرت عمر کھڑے ہو کر تقریب کر رہے تھے کہ حضور اکرم صرسلم ابھی آپ کی روح نہیں نکلی اور آپ یہیں پر ہیں اور جب تک کہ سارے فطنے ختم نہ ہو جائیں جب تک آپ اس دنیا سے نہیں جائیں گے خبردار کوئی مت کہو گے کہ حضور چلے گئے وہ اس تقریر کو کر رہے حضرت عثمان خاموش بیٹھے سارا مجمع زار و قطار رو رہا رسولِ حضرت صدی اکبر وہاں پر پہنچے اور اندر تشریف لے گئے حضرت عائشہ کے حجرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک چار پائی کے اوپر تھا حضرت صدیق اکبر نے رسول کریم صلی, اللہ علیہ وسلم رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چہرے ان سے چادر جو ہٹائی اور آپ کا چہرہ دیکھا تو انداز لگ گیا کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر چکی حضرت بکر صدیق نے قسم کی پیشانی پر بوسا دیا اور یوں کہا کہ تیبتا ہیب و میتا آپ دنیا میں ہوں یا آپ دنیا سے تشریف لے جائیں دونوں حالتوں میں آپ مبارک ہے یہ کہہ کر چہرے اندر ڈانٹ لیا اور پھر حضرت ابو بکر باہر تشریف لائے اور باہر تشریف لا کر سارا مجمع صحابہ کا زار قطار رو رہا ہے آپ نے کھڑے ہو کر سب کی ہمت بندھائی حالانکہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ صدمہ اگر تھا تو حضرت صدیق اکبر کو تھا لیکن ایسے موقع پر جمانا بھی ضروری تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر دو باتیں بتائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف رکھتے ہو تو اور دنیا سے تشریف لے جائیں تو ہمیں دو باتیں دے کر گئے ہیں ایک تو اللہ کا دین اور ایک اللہ کے دین کی محنت یہ دو باتیں ہمیں دے کر گئے ہیں اگر یہ دو باتیں ہمارے پاس رہی تو اللہ کی مدد جو آپ کی موجودگی میں آتی تھی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کی وہی مدد آتی رہی اور پھر آئے تھے کریما پڑی وما محمد رسول اف ماتا اوق تم کم ومین قلیب اللہ وسا گرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں خدا تو نہیں تو اگر آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پیر پھر پھر جاؤ گے جو آدمی الٹے پیر پھر جائے گا تو وہ اللہ کے دین کو وہ خود تو نقصان نہیں پہنچا سکے گا لیکن جو قدر کر کے اور دین کے کام پر جان مال لگانی شروع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے قدر دانوں کو بہترین بدلا دیں گے سب کو جمایا سب کے اندر جماؤ پیدا ہوا اب مسئلہ ہاتھ میں لیا کہ اب کیا کرنا تو سب سے پہلی بات حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہزاروں کا مجمع جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے کہہ چکے تھے کہ انفیزو جیش اسامہ اسامات کی اسامہ کی جماعت کو روانہ کروں یہ فرما چکے تھے سر کے اوپر پٹی باندھ کر آت نمبر پر آ کر یہ بات کہہ چکے تھے تو حضرت اسامہ کا جو مجمع تھا وہ مدینے سے سات میل دور جروف کے اندر جا کر ٹھہر رہا تھا وہ مجمع جا ہی رہا تھا ملک کے شام کی طرف اور خبر آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس لشکر کے جو ذمہ دار تھے وہ سارے مدینہ منورہ آئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت وجود میں آئی اور سب سے پہلا مشورہ یہ ہوا کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے تو سب نے ایک زبان ہو کر یہ بات کہی کہ ان حالات میں حضرت اسامہ کے مجمع کو نہ جا جائے کیوں کہ چاروں طرف سے فتنے کھڑے ہو گئے تو مدینہ منورہ کی عورتوں اور بچوں کا کیا ہوگا پھر یہ عورتیں پوری امت کی مائیں ہیں ان کا کیا ہوگا سب کی یہ رائے تھی لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ ہزاروں کا مجمعہ اگر ٹھہر گیا عورتوں بچوں کی حفاظت میں تو بغیر اللہ کی مدد کے کچھ نہیں ہوگا جب اللہ کی مدد ہنین میں روکی رہی تو بارہ ہزار کا مجمع کچھ نہیں کر سکا جب بہت کے اندر اللہ کی مدد اوپر چلی گئی تو سات سو کا مجمع کچھ نہیں کر سکا آج بھی اگر اللہ کی مدد آسمانوں پر چلی جائے گی تو یہ ہزاروں کا مجمع عورتوں بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا اور مدد اللہ کی آتی ہے نبی کی بات کے پورا کرنے سے عہد کے اندر نبی پاک سر کی بات چھوٹ گئی تو مدد اٹھ گئی اللہ کے پیارے نبی یہ کہہ چکے کہ اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو تو اگر یہ جماعت ہم نے روک دی تو مدد آسمانوں پر رک جائے گی تو یہ ہزاروں کا مجمع کچھ نہیں کر سکے گا ان لاکھوں کے مقابلے میں اور اگر یہ مجمع اللہ کے راستے میں بھیج دیا تو پیارے نبی یہ بات پوری ہو گئی تو ہم اللہ کی مدد کا انتظار کریں گے ہم اللہ کے حکم کو دیکھیں گے ہم حالات کو نہیں دیکھیں گے ہم حالات کی وجہ سے احکامات کے اندر تغیر نہیں کریں گے بلکہ احکامات کو پورا کرنے کے لیے ہم حالات کو برداشت کریں گے جتنا ہم حالات کو برداشت کریں گے اور حکم خدا کا پورا کریں گے اتنی اللہ کی مدد سے امید ہوگی یہ تقریر کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پھر لوگوں نے یہ کہا اور خاص کر کے حضرت عمر مردی بھی حضرت مشورہ کر لیجیے مشورہ کر لیجیے مشورہ تو قرآن میں ہے امرہم ہوں بینہم ہوں بشابر ہوں امر تو حضرت ابو بغیر صدیق نے فرمایا کہ جو بات کلم کھلا حکم آ گیا اس حکم میں کوئی مشورہ نہیں وہ حکم تو پورا کرنا پڑے گا منسوس پانچ وقت کی نماز کھلم کھلا ہم پر فرض ہیں تو ہم یہ مشورہ نہیں کر سکتے کہ بھئی آج تو ہم تھکن کے مارے چار وقت کی پڑھ لیں اور کل چھ وقت کی پڑھیں یہ مشورے کی چیز نہیں مشورے کی چیز کیا ہے جہاں کھلا ہوا حکم نہ ہو کہ بھئی یہ آدمی کون سے ملک میں جائے یہ آدمی کون سے ملک میں جائے یہ آدمی مقامی کام میں کیا کرے یہ مشورے کی چیز ہے لہذا جماعت چڑھی جائے پھر لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اس جماعت کے بھیجنے کا اس وقت کے حالات ٹھیک تھے اور آج کے حالات خراب ہیں تو اس لیے روک لیا جائے مجمع تو حضرت ابو بغیر صدیق نے کہا کہ اس وقت کے حالات ٹھیک تھے ابھی حالات ٹھیک نہیں لیکن اس وقت اللہ کی بڑھیا اترتی تھی اور وہی کا بھیجنے والا اللہ جو ہے وہ آئندہ آنے والے سارے حالات کو اور زمانوں کو جانتا ہے اور اس کو سامنے رکھ کر اللہ نے وہی اتاری ہے اس وحی کے اوپر ہم چلیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو ساری دنیا کی طاقتیں اور سرمایہ دار خدا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے چنانچہ حضرت ساماجر لشکر کو بھیج دیا اور مدینہ مناورا کے اندر تقریباً ڈیڑھ سو دو سو کے قریب آدمی رہ گئے اب ایک معاملہ آیا عربوں کے قبیلے مرتد ہو رہے ہیں تو حضرت ابو بغیر صدیق نے جمع کیا ان ڈیڑھ سو دو سو کو اور یوں کہاں نکلو اللہ کے راستے میں تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور یوں کہا امیر المومنین یہ ڈیڑھ سو دو کو ان عورتوں کی حفاظت کے لیے آپ رہنے دیجئے اگر یہ ڈیڑھ سو دو نکل گئے تو ان عورتوں بچوں کا کیا ہوگا جبکہ چاروں طرف سے لاکھوں آ رہے ہیں مدینہ منورہ کو برباد کرنے کے لیے جب یہ کہا حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو باوجود کے نرم مزاج تھا لیکن حضرت ابو بکر صدیق میں جوش آیا اور حضرت عمر کے سینے کے اوپر ایک گھسا مار کر یوں کہا کہ ایک طرف عورتوں اور بچوں کی موت اور حیات کا مسئلہ ہے اور ایک طرف عربی قبیلوں کی جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے جب ان دونوں کا مقابلہ ہوگا تو ہم موت اور حیات کے معاملے کو نمبر دو پر کر دیں گے اور جنت اور جہنم کے معاملے کو نمبر ایک پر کر دیں گے ارے دین مٹ رہا ہو تو ہماری زندگی کس کام کی آئین دین مٹ رہا اور میں زندہ رہوں تو ہماری زندگی کس کام کی بہت زور سے بات کہی اس لیے کہ حضرت عمر کے ذہن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا اور اس وقت میں عورتوں کا جو حال تھا مدینے کا جو حال تھا وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کے سامنے تھا حضرت ام سلمہ جو حضور کی پاک دیدیوں میں سے ہیں وہ یہ فرماتی ہے کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک چار پائی پر تھا تو ہم دیکھ دیکھ کر تسلی لے رہی تھی لیکن جب قدر کے کھدنے کے پھاوڑے لگنے لگے اور پھاوڑوں کے چلنے کی آواز آئی اور آپ کے بدار مبارک کو قدر میں اتارا جانے لگا تو اس وقت ہم ساری عورتیں بے چین اور بےقرار ہو گئی ساری عورتیں بے چین اور بےقرار ہو گئی مہاتر موبین اور جس وقت بدن مبارک کو قبر مبارک میں اتارا اور قبر بن چکی فجر کی اذان کا وقت ہو چکا تھا تو حضرت بلال کھڑے ہو کر اذان دینی جب شروع کی ہے اور جب اشد و انہ محمد الرسول اللہ اس پر جب پہنچے ہیں تو چیخیں نکل گئی لوگوں کی چلنا آج تک ہم اشد اللہ محمد رسول اللہ سنتے تھے تو ہم انتظار کرتے تھے حضرت عائشہ کے حجرے سے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ہم کو آ کر نماز پڑھائیں گے آج کا پہلا دن یہ ہے رسول پاک سر قبر مبارک میں ہیں اور ہم اشد اللہ محمد رسول اللہ سن رہے ہیں اور نماز کوئی اور پڑھائے گا پورے مدینے میں کوحرام مچ گیا حضرت عمر کے سامنے سارا منظر تھا اس لیے حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ یہ ڈیڑھ سو دو سو آدمی ان عورتوں اور بچوں کے تسلی کے واسطے لے تصدیق اس لیے کہ اس وقت بیانک منظر قائم ہو چکا ہے رسول پاک سرسم کی دنیا سے تشریف لے جانے کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بے چین تھی حضور کے تشریف لے جانے پر کہ حضرت فاطمہ کہا مار کے ہسی نہیں ہے ایک ہی بیٹی رہ گئی تھی باقی تو ساری بیٹیاں آپ کے زمانے میں ہی اللہ و پیاری ہو گئی بیٹا آپ کا ایک بھی نہیں تھا ابھی ایک بیٹی حضرت فاطمہ رہ گئی تو حضرت فاطمہ کی بے اتنی تھی کہ وہ ایک بات حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک شعر انہوں نے پڑھا حضرت فاطمہ نے وہ ذرا سننے جیسا ہے کہ حضور کے تشریف لے جانے پر ساری عمر پر صدمہ تھا لیکن حضرت فاطمہ تو بیٹی تھی ان پر کتنا صدمہ تھا حضرت فاطمہ یہ کہتی ہے سبتا لیا مسا ہے بلو انہا صبتا لیا مسا ہے بلو انہا صبتا للیا سر میں سرنا لیا لیا میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑی ہیں حضور اکرم سرسم کے دنیا سے چلے جانے پر حضرت فاطنا کہتی میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دن پر پڑتی تو دن بھی رات بن جاتا سببت الیا مساب اللہ سبت الیا میں سر نلیا اور اس کے بعد والا شیر اس سے بھی زیادہ درد بھرا ہے مازا علام شمت تربت احمدی ماذا علام شمت تربت احمدی اللہ یشما مدر زمان غوالیہ علامہ تربدام دی اللہ یشما مد جس کو اللہ نے پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا داعش کے اندر ظاہر کے اندر کوئی پرسان حال نہیں اور بے ہوشی کی حالت تو اتبا کے باغ میں لا کر آپ کو لٹا کر پانی کا چھڑکاؤ کیا تب جا کے آپ کی آنکھ مبارک کھلی تو وہاں پر فرشتہ آیا ہوا اور حضرت جبریل آئے ہوئے اگر کہہ دو تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا دیں تاکہ ختم ہو جائیں لیکن رسول کریم سرسلم نے انکار کیا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو ہو سکتا ہے ان کے اولاد مانے آپ نے بدوا نہیں کی بد نہیں تھی اور اس مجاہدے اور اس قربانی اور تکلیف کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو طائف کے قبیل شکیف والے تھے ان کی نسل میں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے یہ بنی شکیف کے ہیں اور یہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ہند اور سندھ میں آئے مجمع دے کر اور ان کے ہاتھوں اللہ کا دین ہند اور سندھ میں پھیلا آج ہم کروڑوں ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور برما کے جتنے بھی مسلمان ہیں ہمارے اسلام کے اندر حضرت محمد بن قاسم ثقافی رحمت اللہ علیہ کی کوششوں کا حصہ ہے اور حضرت محمد بن قاسم طائف کے رہنے والے بنی سقیف کے اولاد میں تو ہم ہندوستان پاکستان والوں کو اور بنگلہ دیش والوں کو جو اسلام ملا ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی قربانیوں پر ملا ہے ان قربانیوں کے اندر ظاہر میں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ لیکن اندر ہدایت بھری ہوئی ہوتی اور اندر مدد بھری ہوئی ہوتی تو حضرت صدیق اکبر کے سامنے یہ ساری بات تھی کہ اس دین کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی گئیں اسی پاکیزہ دین کے لیے رسور قریب سے ایک کے دروازے پر جاتے تھے اور لوگ آپ کو دھکا مارتے تھے اور और گر پڑتے تھے اور بار بار آپ لوگوں کے سامنے جاتے تھے اور آپ بار بار جا کر اپنی عمل سے اور حال سے گویا اس بات کو ثابت کرتے تھے کہ تم نے تو میرے کو دھکا مار دیا تم نے تو میرے کو دھکا مار دیا میں اللہ کا سچا نبی دوبارہ تمہارے پاس آیا ہوں تم میرے پاچیدہ طریقے کو لے لو تاکہ قدر میں اور جہن میں فرشتے تم کو دھکا نہ ماریں میں سچا نبی ہوں کے بعد والی زندگی بتا رہا میرے محترم دوستو ہم لوگوں کو بڑا صدمہ ہے اس بات کا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے دھکے پڑے لیکن وہ دھکا مارنے والے تو دشمن تھے جس پاکیزہ طریقے اور پاکیزہ دین کے لیے آپ نے دھکے کھائے آج وہ پاکیزہ طریقہ اور پاکیزہ دین اس مسلمان کے گھر سے دھکے کھا رہا ہے اس مسلمان کے کاروبار سے دھکے کھا رہا ہے اس مسلمان کی شادی سے دھکے کھا رہا ہے وہ پاکیزہ طریقہ اور پاکیزہ دین اور سنت مسلمان کے چہرے سے دھکے کھا رہی ہے اور مسلمان کے لباس سے دھکے کھا رہی ہے جس پاکیزہ طریقے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھکے کھائے یہ زیادہ سجبے کی بات ہے وہ دھکا مارنے والے تو دشمن تھے اور یہ تو کلمہ بڑھنے والا ہے جس پاکیزہ دین کے لیے آپ نے دھکے کھائے ہیں وہ پاکیزہ دین آج مسلمان کے گھر اور کاروبار اور شادی اور چہروں کپڑوں سے دھکے کھا رہا ہے یہ زیادہ رونی کی چیز ہے جیسے کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی حالت میں دودھ پلانے کو کوئی عورت تیار نہیں تھی کہ اس یتیم کے باپ تو ہے ہی نہیں ہمیں انعام کون دے گا تو یتیمی کی حالت میں حضرت حدیمہ نے رسول کریم سرسم کو اپنی گود میں لیا اور سینے سے لگایا اور برکتیں ہی برکتیں ظاہر ہو گئیں آج حضور کا دین یتیم بن چکا ہے اس یتیم دین کو جو بھی اپنی گود میں لے گا اور جو اپنے سینے سے لگائے گا اور پوری دنیا میں جا کر پیش کرے گا تو جو برکتیں حضرت حلیمہ کے گھر آئی ہے یہ برکتیں ہر اس آدمی کے گھر میں آئیں گی کہ جو اس یتیم دین کو اپنے سینے سے لگا لے اور اپنی گود میں لے لے اور جا جا کر اس یتیم دین کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرے یہ موقع ہے حضرت صدیق اکبر کے ذہن میں یہ تھا کہ کس قدر بے کسی بے بسی میر سور کریم سرسن نے گھر والوں کو ڈالا اس پاکیزہ دین کو زندہ کرنے کے لیے آپ رات کے وقت چپکے سے نکل گئے صدیق اکبر چپکے سے نکل گئے اور آپ کی صاحبزادیاں اور گھر والے مکے میں جبکہ چاروں طرف سے مار پڑ رہی آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور پھر آپ نے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آدمی بھیجے دو تاکہ عورتوں کو بچوں کو لے میں یہاں پر مکہ مکرمہ میں حضرت فاطمہ کو لیا اور اسی طرح حضرت ام کلسوم کو لیا وہاں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سے حضرت عائشہ کو لیا حضرت اسما کو لیا حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی کو لیا اور یہ قافلہ مکہ مکرمہ جیسا شہر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیش کے لیے یہاں سے نکل رہا ہے پوری دنیا کی انسانیت کے غم کو لیے ہوئے کہ تاکہ پوری دنیا کے انسان جہنم کے عذاب سے بچیں اور جنت والے راستے پر جائیں اس کے لیے پورا گھرانہ اجڑ کر جا رہا ہے راستے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اونٹ تھا وہ ایک دم سے بتکا اور اونچا ہو گیا اور حضرت عائشہ گرنے کے قریب ہو گئی اور بالکل چھ سات سال کی بچی ہے ان کی ماں چوہے مار دینے کی ہائے میری بیٹی کا کیا ہو گیا ارے میری بیٹی گر جائے گی یہ سارا منظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں ہے دو بیٹیاں مدینہ کے راستے میں ہے ایک بیٹی حضرت رقیہ یہ حضرت عثمان کے ساتھ حدشے میں گئی اور ایک بیٹی حضرت زینب شادی ہو چکی تھی سب سے بڑی بیٹی حمل ٹھ چکا تھا یہ مکہ مکرمہ میں ہے اور پورا گھر چتر بتر ہو رہا ہے تاکہ پوری دنیا کے قیامت تک آنے والے انسان جو ہے یہ راہ راس پر آ کر دنیا میں امن و امان اور مرنے کے بعد انہیں جنت ملے اس کے لیے سارا گھر قربان ہو رہا ہے یہ دونوں بیٹیاں مکہ مکرم مدینہ منورہ پہنچ گئی لیکن حضرت زینب گھر رہ گئی مکے میں رہ گئی سارے ظالموں کے بیچ میں شادی ہو چکی تھی حضرت زینب چپکے سے مکہ مکرمہ سے اونٹنی پر بیٹھ کر نکل گئی کہ میں بھی پہنچ جاؤں مدینہ مکے کے ظالموں کو معلوم ہو گیا تو یہ مکے کے ظالم جو تھے یہ باہر نکلے اور حضرت زینب بالکل اکیلی اور یہ سارے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اللہ کے پیارے نبی کی چہتی بیٹی حمل کی حالت میں ہے اور چاروں طرف سے گھیرے میں لیا اور گھیرے میں لے کر ان ظالموں نے کیا کیا برچھا لے کر حضرت زینب کے پیٹ پر مارا اللہ کے پیارے نبی کی پیٹ بیٹی کے پیٹ پر مارا وہ جو حمل تھا وہ شاق ہو گیا اور حضرت زینب اونٹری کے اوپر سے لڑکتی ہوئی ٹیکری کے اوپر گری اور ٹیکری کے اوپر سے لڑکتی ہوئی زمین کے اوپر گری ایک طرف تو خنجر کا خون چالو اور ایک طرف حمل کے گردے کا خون چالو نبی کی بیٹی خون کے اندر لت کوئی ڈسپینسری وہاں پر نہیں چاروں طرف دشمن کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت زینب تڑپ رہی یہ ساری تکلیفیں پوری دنیا کے بستے باندھے انسانوں کے غم کے اندر اٹھائی جا رہی اسی خون کے اندر لت حضرت زینب کو بلا واپس مٹکے لے گئے اور چند دنوں کے بعد پھر انہیں چھٹی دی تو حضرت زینب مدینہ منورہ اسی حالت میں زخم کی حالت میں پہ پہ پہنچی رسول کریم سرسلم کے قلم مبارک پر کیا بیتی ہوگی اور اسی زخم میں حضرت زینب کا انتقال ہوا اور رسول پاک علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں حضرت زینب کو دفن کیا تو حضرت ابوبکر صدیق کے ذہن میں یہ تھا کہ جس پاکیزہ دین کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں آج وہ پاکیزہ دین اربوں کے اندر سے اجڑ رہا ہے تو ایک طرف ان عورتوں کی موت اور حیات کا مسئلہ ہے اور ایک طرف عربی قبیلوں کی جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے ہم جنت اور جہنم کے مسئلے کو نمبر ایک پر رکھیں گے اور ہم ان عورتوں کی موت اور حیات کے مسئلے کو نمبر دو پر رکھیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے یہاں تک یہ بات بتائی کہ اگر ہم لوگ اللہ کے راستے میں چلے گئے اور مدینہ منورہ پر حملہ ہو گیا اور جتنی امہات المومنین ہیں ان کو شہید کر دیا گیا اور مجھ امیر المومنین کو بھی شہید کر دیا گیا اور ہماری لاشوں کے دفن کرنے والے مدینے میں کوئی نہ رہا اور سارے مدینے میں سناٹا چھا گیا یہاں تک کہ جنگل کے بھیڑیے اور جنگل کے کتے آ کر مہاد کی لاشوں کو نوچ کر کھائیں اور مجھ امیر المنی کی لاش کو نوچ کر کھائیں میں اسے گوارا کروں گا لیکن اللہ کا دین وٹ رہا ہو اسے میں برداشت نہیں کر سکتا اگر تم لوگ تیار نہیں ہو تو میں اکیلا جاؤں گا کیونکہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے سارا مجمعہ نکل گیا عربی قبیلوں کے پاس یہاں مدینہ مکہ مکرمہ میں تین راتیں ایسی گزری ہیں کہ صرف عورتیں اور چاروں طرف سے حملے کی خبریں اس قدر مجاہدات جب انہوں نے کیے ہیں اور پھر جو اللہ جی مدد آئی تو وہ کیسر روم جو تھا نا اس کے اوپر روک پڑا تو مدینے پر حملہ کیے بغیر واپس جو عربی قبیلے تھے ان کا اوپر روک پڑا تو یہ سارے کے سارے پھر انہوں نے کلبہ پڑ دیا اور وہاں جو مسلمہ قذاب تھا اللہ پاک نے زہری نے پھوڑے کا آپریشن کر دیا اور اسے ختم کر دیا اور جتنا دین مٹ رہا تھا اب دھیمے دھیمے دین زندہ ہونا شروع ہوا میرے محترم دوستو اب میں اپنے بیان کو اس کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ اس اللہ کے دین کے لیے اگر ہم لوگوں نے محنتیں اور کوششیں کی تو پہلا مرحلہ تو آئے گا وجود دعوت کا جب ہم دعوت کے کام کو کام بنائیں گے تو دوسرا مرحلہ آئے گا وقفۂ تربیت کا جس کے اندر کبھی حالات طبیعت کے موافق اور کبھی خلاف ان دونوں کے اندر نبوی طریقے پر جمنا یہ دوسرا مرحلہ جب مجاہدے والے مرحلے سے پار ہوں گے تو تیسرا مرحلہ آئے گا اظہار نصرت کا یعنی اللہ کی غیبی مدد آئی اور جب اللہ کی غیبی مدد آ جائے گی تو چوتھا مرحلہ آئے گا فیصلے قدرت کا اور فیصلے قدرت کے اندر دو باتیں ہیں جن لوگوں کے اندر انصاف ہے بے دینوں اور بے ایمانوں میں تو وہ تو سارے ایمان والے بنیں گے اور جو بے دین اور بے ایمان ہر دھرمی والے اور ضدی ہیں تو وہ ایمان پر نہیں آئیں گے بلکہ وہ رکاوٹ بننے کے لیے چھا جائیں گے بھلے آدمیوں پر چھا جائیں گے اور پھر ان پر پڑے گی خدا کی مار یہ چار مرحلے یاد رکھو پہلا مرحلہ وجود دعوت دوسرا مرحلہ وقف تربیت جس کے اندر خوب مجاہدات آتے ہیں اس کے بعد تیسرا مرحلہ اظہار نصرت اللہ کی غیبی مدد اور جب اللہ کی غیبی مدد آ جائے گی تو پھر چوتھا مرحلہ یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں جتنے بے دین اور جتنے بے ایمان اور جتنے خراب لوگ ہیں ان کے دو حصے ہو جائیں گے ایک حصہ تو انصاف والوں کا ہوگا وہ انصاف والے یہ تو سارے کے سارے ایمان والے اور دین والے بن جائیں گے اور قومیں کی قومیں اور ملک کے ملک ایمان کی طرف آتے کے چلے جائیں گے انشاءاللہ اللہ اور تمہارے کانوں پر خبریں آئیں گی کہ فلا قوم ایمان والی بنی اور فلا ملک ایمان والا بنا لیکن جو لوگ بے دین اور بے ایمان ہر دھرمی والے اور ضدی ہیں وہ نہیں مانیں گے بلکہ رکاوٹ ڈالنے کے لیے چھا جائیں گے بھلے بھلے آدمیوں پر جب وہ چھا جائیں گے تو پھر ان پر پڑے گی خدا کی مار اور اللہ انہیں تباہ اور برباد کر دیں گے دو مثالیں دے رہا ہوں پھر بیان کو حدم ایک مثال تو پانی کی دوسری مثال آگ کی آسمان سے جب پانی برستا ہے تو زمین کے اوپر جو کوڑا کباڑا ہے جب نالیاں اور نالے چلتے ہیں نا بارش کے پانی سے تو نیچے والا کوڑا کباڑا پانی کے اوپر پھیل جاتا ہے اور چھا جاتا ہے اسی طرح جب اللہ کے جی دین کی محنت ہوگی اور لوگ جگ درجو ایمان کی طرح متوجہ ہوں گے تو جو خراب لوگ ہوں گے ضدعی وہ لوگ رکاوٹ ڈالنے کے لیے دین کے کام کرنے والوں پر کوڑے کباڑی کی طرح چھا جائیں گے اسی طرح دوسری بشال سونے چاندی کا زیور بنانا ہے یا تانبے پیتل کا برتن بنانا ہے تو اسے آگ میں تپایا جاتا ہے جب آگ میں تپاؤ گے تو سونے چاندی اور تانبے پیتل کے اوپر میل کچیل چھا جائے گا اسی طرح جب دین کا کام ہوگا اور دین پھیلنے لگے گا تو غلط لوگ غصے میں آئیں گے اور غصے میں آ کر کوڑے کباڑے کی طرح چھا جائیں گے بھلے آدمیوں پر اور میل کچیل کی طرح چھا جائیں گے اور پھر نتیجے میں وہ کوڑا کباڑا پھینک دیا جائے گا میل کچیل پھینک دیا جائے گا اور پانی نالوں اور نالیوں کا باقی رہے گا اور سونا اور چاندی تامبا پیتر باقی رہے گا اسی طرح رکاوٹ ڈالنے والے خراب لوگ کڑے کباڑے کی طرح پھینک دیے جائیں گے اور جو دین کے کام کرنے والے صحیح لوگ ہیں وہ دنیا کے اندر باقی رہیں گے اور یہ ہر زمانے میں اللہ نے کیا ہے جب لوگ صحیح بن گئے بنی اسرائیل کے تو فرون حامان اس کا لشکر کوڑے کباڑے کی طرح ان بھلے آدمیوں کو چھا گیا اسی طرح مکہ مکرمہ بھی جب کام شروع ہوا تو مکہ کے بے ایمان بدر کے اندر آ کر چھا گئے خندق میں آ کر چھا گئے بنو ندیر بنو قینقا بنو قورزہ اس کے یہودی چھا گئے دورے صدیقی اور فاروقی میں جب کام خوب ہونا شروع ہوا تو کیسر اور کسرا اور ان کا بھاری مجمع خراب لوگوں کا کوڑے کباڑے اور میل کچیل کی طرح صحابہ کے اوپر چھا گیا اور آخری زمانے کے اندر جب دین کے کام کرنے والے ہوں گے بے بےکس اور بے بس بنی اسرائیل کی طرح اور صحابہ کی طرح لیکن جو طاقت والا دجال ہوگا وہ چھا جائے گا کوڑے کباڑے کی طرح اور اخیر کے اندر یاجوج ماجوج آ کر چھا جائیں گے یہ ہمیشہ سے کوڑا کباڑا چھاتا ہے اور چھائے گا لیکن اخیر میں کیا ہوگا یہ کوڑا کباڑا اور میل کچیل پھینک دیا جائے گا کیسر کسرا کی بھی پھینک دیے گئے فرون لشکر بھی پھینک دیا گیا اور دجال کو پھینک دینے کے لیے علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور وہ آ کر باب ل پر آ کریں گے اور وہ باب ل اب تک فلسطین میں ہے اور وہاں مسجد مسجدار جمانے بنی ہوئی ہیں اور کام ہو رہا ہے جہاں دجال مارا جائے گا جہاں دجال کے ساتھی بھی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھی ہیں جن کے نسلیں جمیں گی پھر اخیر کے اندر یاجوج ماجوج آئیں گے اور کوڑے کباڑے کی طرح چھا جائیں گے اور دین کے کام کرنے والے عام طور پر بے کثیر بے بسی میں ہوں گے اور پہاڑ کے غاروں میں ہوں گے جا کے چھپ جائیں گے اور یہ یاجوج ماجوج انسانوں کی تعداد سے زیادہ تعداد ان کی ہوگی کئی گنا زیادہ طاقت میں بھی بھاری بھر کم ایک ایک بدھا یاج ماجوج کا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک ایک ہزار فسادی نوجوان اس کے اولاد میں پیدا نہ ہو جائیں ان کی لمبی لمبی عمریں اور جب وہ آئیں گے دنیا میں تو جتنے خراب لوگ ہیں سب کو ختم کر دیں گے کیونکہ یہ زیادہ خراب ہوں گے اللہ تعالیٰ زیادہ خراب لوگوں کو کم خراب لوگوں کو پیٹنے کے لیے مقرر کرتا ہے یہ جی زیادہ خراب ہوں گی سب کو ختم کریں گے کوئی طاقت یا چز ماجو کا مقابلہ نہیں کر سکے گی چاند پر پہنچنے والوں کو بھی ختم کریں گے اور ایڈمی طاقت والوں کو بھی ختم کریں گے اور جو دین ایمان والے ہوں گے بڑے بےکس اور بے بس یہ پہاڑ کے غاروں میں چھپ جائیں گے اور یہ یا ماجوج پوری دنیا میں کودیں گے اور پھان دیں گے اچھلیں گے بیت المقدس کے پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گے اور پھر تیر ڈالیں گے آسمان کی طرف اللہ میاں تیر کو خون والا بنا دیں گے اور بھیجیں گے تو یہ اور زیادہ کودیں گے اور فخر میں آئیں گے کہ آسمان میں بھی خون بہا دیا پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہوں گے یا جج لیکن یہ بےکس اور بے بس کمزور دین ایمان والے یہ پہاڑ کے غاروں میں ہوں گے اور ان کا کام کیا ہوگا اللہ کے سامنے آنسو کا بہانا اور بل بلا کر دعا کر دعاؤں کا مانگنا پھر اللہ تعالیٰ ان کوڑے کباڑوں کو پھینک دیتا ہے یاجوج ماجوج کے ختم کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی پنسیاں ان کی گردنوں پر اللہ پیدا کر دے گا اور تھوڑی دیر میں سب مر جائیں گے دجال جو چالیس دن رہے گا یاج ماجو تو تھوڑے دنوں میں ختم اور ایک جانور آگے پھینک دے گا کہیں لے جا کر اور اس کے بعد پہاڑ کے غار سے یہ ایمان والے نکلیں گے تو ان کی دعاؤں پر اتنی بڑی پریشانی اللہ نے پھینک دی اور برکت کتنی آئے گی بارش برسے گی تو ایک بکری کا دودھ پوری جماعت پیٹ بھر کے پیے گی اور ایک انار پوری جماعت پیٹ بھر کے کھائے گی اور اس کا چھلکا چھتری کی طرح اڑا جائے گا تو ایک طرف برکت کے دروازے کھلے پریشانی ختم ہوئی اور پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا اس لیے یاد رکھو کہ جب دین کا کام ہو کر جب دین پھیلے گا تو خراب لوگ رکاوٹ ڈالنے کے لیے چھا جائیں گے اور گھبرانا مت اللہ اس پورے کباڑے کو پھینک دے گا یہ قرآن میں ہے میں نہیں کہتا آئے سنا دوں آئے سنا دوں آئے سنا دوں ان سم آئی مسالت اور جی ادم میں کدر فاطا مالا سیدھو زبدر را دیا آسمان سے اللہ نے پانی برسایا نالیاں اور نالے چلنے لگے نیچے کا کوڑا کباڑا اوپر چھا گیا اب دوسری مثال ممیما یوں کھلا لئی پھر ناری بگا اہل او متا وہ جو آگ جلائی تانبے پیتر اور سونے چاندی کے نیچے تو اوپر محل کچل چھا گیا پھر اللہ کیا کہہ دیں یبری باہل حکا ول با اللہ تعالی صحیح پاکیزہ زندگی کی مثال دیتا ہے پانی اور سونے چاندی کی اور خراب لوگ ضدی احادی جو چھا جاتے ہیں ان کی مشال دیتا کوڑا کباڑا اور محل کچیل کی پھر آگے کیا کہتے اللہ فَأمّا وہ کوڑا کباڑا اور محل کچیل یہ تو پھینک دیا جاتا ہے سفل مَأ ارتھ اور لوگوں کو نفع پہنچانے والا پانی سونا چاندی اور پاکی تو زندگی نبیوں والی اس کو اللہ تعالی زمین پر باقی رکھتا ہے کزا کا یب ریب ماحول اللہ اسی طرح مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے میری تو رائے یہ ہے کہ آج تو ٹھان لو آج تو ٹھان لو جب تک دنیا میں زندہ رہنا انشاءاللہ اس دعوت کے کام کو کام بنا کر زندہ رہنا ہے ارے انشاءاللہ شاء کہہ دو اور خراب لوگ جو چھا جامے تو گھبرا مچ جائے گی ہر زمانے میں چھا گئے اور جو بھلے لوگ ہیں بے کثیر بے بسیرے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر بنی اسرائیل بھی کمزور صحابہ کمزور آخری زمانے والے کمزور ہم بھی کمزور لیکن ہمارا اللہ کمزور نہیں وہ بڑا طاقت والا یہ کوڑا کباڑا جو چھا رہا ہے گبرانا مت لیکن ایک شرط یاد رکھی ہو نیچے پانی ہو اور اوپر کوڑا کباڑا ہو تو کوڑا کباڑا پھینک دیا جائے گا لیکن اگر نیچے بھی کوڑا کباڑا ہو دین کے نام پر اور دین کے کام پر کوڑا کباڑا ہی جمع ہو رہا ہو اخلاص والے نہ ہو تو پھر یاد رکھنا نیچے بھی کوڑا کباڑا اوپر بھی کوڑا کباڑا تو پھر نیچے والے نیچے رہیں گے اور اوپر والا کوڑا کباڑا اوپر ہی رہے گا پھر وہ پھینکا نہیں جائے گا پھینکا کب جائے گا جب نیچے کا پانی فلٹر ہو جائے صاف ہو جائے اور دین کے کام کرنے والے کڑا کباڑا کب بنتے ہیں جب ان کے اندر دو, دو باتیں آ جائیں ایک تو دنیا طلبی اور ایک خود غرضی جب یہ دو باتیں آتی ہیں تو پھر یہ دین کے کام کرنے والے بھی کڑا کباڑا بن گئے یہ نیچے کڑا کباڑا اور وہ اوپر کڑا کباڑا پھر اوپر والا اوپر نیچے والا نیچے اس لیے فلٹر کرنا ہوگا دنیا طلبی نکال کر خود غرضی نکال کر قربانیوں پر جب کھڑے ہو جائے گی امت تو انشاءاللہ ان مجاہدوں میں ہدایت بھی چھپی ہوئی ہے اور ان مجاہدوں میں اللہ کی مدد بھی چھپی ہوئی ہے اس لیے میرے محترم دوستو آج کی اس تاریخ میں میں اور تم یہ نیت کریں کہ جب تک ہمیں دنیا میں رہنا ہے انشاءاللہ دعوت کے کام کو اپنا کام بنا کر زندہ رہنا ہے اور صرف ہم نہیں بلکہ ہماری بیویاں لڑکے لڑکیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بمے داماد بھائی بہن اور ماں باپ جن کے زندہ ہو اور قیامت تک کی آنے والی نسلیں بلکہ پوری امت اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلیں حضور پاک سرسد کے کام کو اپنا کام بنا کر زندہ رہیں گے اور یہ تقریباً की سو کروڑ کی مقدار ہے جب یہ اس پاکیزہ کام کو کام بنائے گی تو باقی جو بغیر کرنے والے ہیں وہ کتنے پونے چار سو کروڑ تو ایک کے حساب میں تین آئیں گے تو ایک آدمی تین کو اللہ کی طرف کھینچے کوئی زیادہ مشکل نہیں ان کھینچ لیں گے اور پھر بھی کوئی زدی ہی ضدی اور ہر گھر باقی رہ گیا تو پھر ایسے زہریلے پھوڑوں کا اللہ نیا خود آپریشن کر دیں گے اس لیے میرے محترم دوستو اب ہمتیں کر کر کے اپنی قربانیوں کو بڑھاؤ جیسے بدر والے آئے تو تھے تجارتی قافلے کو گرفتار کرنے مقابلہ پڑ گیا پورے لشکر کا جم گئے اللہ کی مدد آئی اسی طرح آپ حضرات آئے تو تھے تین دن گزار دیں لیکن مقابلہ پڑ گیا تین چلے گا تو آپ جم جاؤ مدد الہی لے لو موسیٰ علیہ السلام گئے تو تھے آگ لینے لیکن مل گئی پیغمبری اور دین کا کام لے لیا مدد اللہ کی آ www.attableague.com the revival of